کمابا ابروہی مواد الحمد الحمدللہ پچھلی دفعہ محرم الحرام کے کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر پچپن کے عنوان سے یعنی راپضیوں کے دو اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی کی اس ٹاپک کے تحت میں نے تقریباً بیاسی منٹ ان ڈیٹیل گفتگو کی تھی جس میں اس مسئلہ نمبر پچپن کے پہلے دو حصے کبر ہوئے تھے حصہ نمبر ایک تمہیدی گفتگو پر مشتمل تھا اکتالیس منٹ کی اور دوسرا حصہ جو تھا وہ پہلے جو تصوف ہیں اور رابطی ہیں ان میں ایک عقیدہ جو علم لدنی کا آیا کہ سینا بسینا علم جو ہے وہ قرآن اور سنت کے پیدل چلتا ہے اس کا تحقیقی جائزہ لیا تھا اکتالیس منٹ میں تو یہ ٹوٹل بیاسی منٹ کا لیکچر تھا آج انشاء اللہ تعالی دس نومبر دو ہزار بارہ چوبیس اور پچیس ذوالحجہ چودہ سو تینتیس ہجری کی درمیانی رات اسی مسئلہ نمبر پچپن کا آخری حصہ کور کریں گے جو حصہ نمبر تین ہے اور یہ کم از کم بھی سو منٹ کی گفتگو ہوگی اور یہ اتنا حجم اس لیے ہے کہ یہ ٹاپک کم وقت میں کور ہونے والا نہیں اور وہ پورشن نمبر تھری ہے وسیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور پھر اس کانٹیکسٹ میں حدیث کرتاس کی ٹرو ایکسپلینیشن کیا ہے یہاں پر میں ایک بات تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر دوں تکبر کے طور پر نہیں کہ اس ایشو کو آج تک لکھنے کی حد تک اور لیکچر کی حد تک کسی بندے نے اس طریقے سے کنکلوڈ نہیں کیا جس طرح آج انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ تمام ایشوز میں جو اس طرح کے کنٹروورشل ہوتے ہیں ہمیشہ اپنا فرقہ آڑے آ جاتے ہیں اور فرقہ انسان کو حق بات نہیں کرنے دیتا تو انشاءاللہ تعالی تعالیٰ آج کی گفتگو فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر اپروپریٹ جو گفتگو ہونی چاہیے انشاءاللہ وہی وہ ہوگی اور آج کی گفتگو جو ہے یہ بھی تین سب ٹاپکس پر مشتمل ہے سب ٹاپک نمبر ایک ہے تمہیدی گفتگو پر جس میں خصوصاً اہل تشو جو ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت تقریباً رافضی ہو چکے ہیں ان کی ذہن سازی جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ میں کرنے کی کوشش کروں گا اہل سنت کے منہج کے اعتبار سے ان کے ذہن میں جو خلفشار ہے اس کو انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کریں گے سب ٹاپک نمبر ٹو میں انشاءاللہ حدیث کرتاث کے کانٹیکس میں پانچ بڑے پوائنٹس میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اور حدیث کرتاث کا جواب نہیں دوں گا بلکہ حدیث کرتاث کو ایکسپلین کروں گا جواب تو وہ دے جس نے اس چیز کو باندھنا نہیں ہے یا اس میں اپنے فرقے کی حفاظت کرنی ہے اور سب ٹاپک نمبر 3 ہوگا انشاءاللہ ہمارا کنکلوڈنگ جو ہماری یہ تقریباً پوری تین گھنٹے کی گفتگو جو بنے گی جن میں سے ڈیڑھ گھنٹہ پچھلی دفعہ ہو چکا اور آج ڈیڑھ سے شاید پونے دو یا دو گھنٹے ہو جائے اس کو کنکلوڈ کیا جائے گا آٹھ صحیح الطناد احادیث کی روشنی میں اور وہ تمام احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوں گی اور مزے کی بات ہے آج جتنی بھی احادیث آئیں گی سوائے اکا دکا کے تمام احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہوں گی جس کے بارے میں اہل سنت کے ہمانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث متفق ہیں کہ قرآن پاک کے بعد سب سے افضل یہی دو کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ان کی تمام متصل اطناب مرفوع احادیث عطی حسین ہے اور شہبلی اللہ دینوی نے بھی حجرت اللہ بالغا میں یہ دعویٰ جو ہے وہ نقل فرمایا آج کے لیکچر میں کافی ब्रिटल فیکٹس ہمارے سامنے آئیں گے تلخ حقائق اور ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو باتیں سنتے ہوئے گسا بھی آئے اور وہ اٹھ کے بھی چلا جائے لیکن علمی طور پر ساری گفتگو کو سننا اور پھر اس کے بعد کسی رزلٹ پر پہنچنا یہ ایک کامل المان مسلمان کی نشانی ہے نہ کہ آدھی بات سن کر تو میں پیش کی ہی معذرت کرتا ہوں اگر کسی کے جذبات جو ہیں وہ آج کی گفتگو سے مجرو ہو جائیں اور کسی کو اگر کوئی کوشچن کرنا ہو یا کسی قسم کی کیوری ہو اس معاملے میں تو درس کے اینڈ پہ انشاءاللہ سوال کرنے کی اس کو اجازت ہوگی لیکن درس کے دوران جو ہے وہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم جو ہے اس کو خراب نہ کیا جائے تو اللہ کا نام لے کر پہلے سب ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور وہ تمہیدی گفتگو پر مشتمل ہے جس میں اہل سنت منہج کی طرف سے جو ہمارے اہل تشید بھائی ہیں ان کے سامنے ہم نے اپنا مقدمہ رکھنا ہے جو ان کا ذہن ہمارے بارے میں خراب کیا گیا تو بھائیو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشید کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ ذخیرۂ احادیث میں سب سے زیادہ احادیث جس شخصیت کے فضائل پر آئی ہیں وہ سیدنا امیر المنی سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وزال کریم کی ذات ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے آپ خود کیلکولیشن بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بات مجھ سے پہلے تمام اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین کہتے آئے ہیں سب سے بڑے محدث اہل سنت یہاں جو امام بخاری کے استاد ہیں امام مسلم کے استاد ہیں امام ابو دعود کے استاد ہیں امام ترمزی کے استاد ہیں کتب ستا میں چار کتابوں کے مولفین کے استاد ہیں یعنی امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ المتفا دو سو اکتالیس ہجری ان کا قول صحیح صنعت کے ساتھ ہماری حدیث کی ایک اتھینٹک بک المصدر للحاکم امام حاکم نشہ پوری رحمہ اللہ المتوفہ چار سو پانچ ہجری جنہوں نے آٹھ ہزار نو سو چھپن احادیث کا مجموعہ المستدرک للحاکم جمع فرمایا اس میں سیدنا علی کے فضائر پر جب انہوں نے باپ باندھا تو پہلی روایت یہی لے کر آئے امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق وہ چار ہزار پانچ سو بہتر ہے کہ احمد بن حمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذخیرہ احادیث میں ہم تک جتنی احادیث پہنچی ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جتنی احادیث آئی ہیں اس سے زیادہ کسی اور صحابی کی فضیلت میں نہیں آئیں اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں سمجھ آ جائے گی ایون سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں بھی نہیں ان دونوں کی شان میں جتنی احادیث آئیں بلکہ سیدنا عثمان کو بھی شامل کر لیں تینوں کا مجموعہ کریں وہ ایک طرف سیدنا علی کے فضائل اس سے بھی زیادہ ہے کوانٹٹی میں کوانٹٹی میں تعداد میں اوورال فضیلت کس کی, کی ہے وہ انشاءاللہ میں جو موقف میرا سامنے آیا ہے وہ انشاءاللہ شاء لیکچر کے اینڈ پہ میں بیان کر دوں گا مسل وسیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ شخصیت کون ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد وسیع فرمائی تھی کہ یہ میرا نائب ہوگا اور حدیث کردار پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک شیطانی وسوسے کو یہاں پر ہی کل کر لیا جائے تاکہ جو اہل تشیعوں کا ذہن اہل سنت کی طرف سے خراب کیا گیا ہے کہ یہ لوگ سیدنا علی کے فضائل کے قائل نہیں تو میں نے تو ایک کنکلوڈنگ بات ہی امام اہل سنت کی کر دی شروع میں لیکن اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر پانچ صحیح السناد احادیث اور پانچ کی پانچ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے باہر سے نہیں کہ صحت کا مطلب پڑ جائے یہ میں شروع میں پنج تن پاک کی نسبت سے جو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے لیا صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ ہزار دو سو اکسٹھ نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہوئے یہ آیت پڑی ان نما یورید اللہ تفرم تفیرا بے شک اے نبی کے گھر والوں سورہ الحداب کی آیت نمبر یہ تینتیس اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے اور پانچ کی نسبت اس اعتبار سے بھی ہے خلف راشدین بھی پانچ ایون امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ المتوفا 728 ہجری جو کٹر اینٹی شیعہ تھے انہوں نے بھی منہاج السنہ کے اندر اور باقی کتابوں میں اپنے فتح میں یہ بات لکھ دی کہ سلح حسن کے بعد 41 ہجری میں خلاف دے راشدہ ختم ہوئی خلیفہ راشد یہ پانچ ہیں سیدنا ابو بکر سعیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی اور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمائن اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کا بیٹا یزید یہ دونوں خلیفہ نہیں ہیں راشد بلکہ اسلام کے بادشاہ ہیں اور بات بھی ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث پھر انہوں نے کوٹ کی مسلم امام احمد کی جامعہ ترمزی کی سن ربی رعود کی کہ میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گیارہ ہجری میں الاول ال کے مہینے کے اندر تاریخ پتہ نہیں ہے بارہ دن سوموار تھا اور اکتالیس ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں ہی سلح حسن ہوئی تو اس لیے سعید اللہ حسن کے چھ مہینے بھی سیدنا علی کے بعد وہ خلاف دہ راشتا ہے اور یہاں پر یہ میں میں بات شروع میں ایک کانٹا نکال دوں کہ چند ناسویوں نے یہ جھوٹ مچا دیا ہے کہ سیدنا علی نے سیدنا حسن کو اپنا خلیفہ بنایا تھا تو حضرت معاویہ نے اگر اپنے بیٹے یزید کو بنا لیا تو اس میں کون سے جنم والی بات ہے تو یہ بات یاد رکھیں یہ بالکل سفید جھوٹ ہے اہل سنت اور اہل تشو کے ہاں میں دونوں طرف چیلنج کرتا ہوں کوئی بندہ مجھے صحیح صنعت کے ساتھ ایک روایت بتا دے کہ سعیدنا علی نے اپنے بعد سیدنا حسن کو خلیفہ بنایا ہو ہاں آپ نے یہ ضرور کہا تھا کہ میرے بعد اگر حسن کو چنوں گے تو میں اسے منع بھی نہیں کروں گا اور نہ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں تم اپنا امیر خود چنو میں اسی طریقے سے تمہیں چھوڑ کر مروں گا جس طرح ہمارے آقا و مولا سیدنا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے اور ہم نے اپنا امام خود چنا میں اپنے سر پہ یہ بار نہیں روکا تو الحمد سید کے فضائل پر میرا ایک پورا ریسرچ پیپر بھی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر فائیو اے کے نام سے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں یہ تمام احادیث الحمدللہ ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ درج ہیں اس کے علاوہ بھی پورے پورے ریفرنس کے ساتھ تو آج جتنی احادیث میں لیکچر میں بیان کروں گا بھی فضائل علی پر یا اس کے بعد بھی ان تمام کے نمبرز انشاءاللہ شاء اللہ تعالی بیروت اور حرمین کے علماء کی انٹرنیشنل نمبرنگ جو کہ عربی نسخوں میں ہوتی ہے دارالسلام والے جو جاری کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے مطابق ہوگی تاکہ حدیث جوڑنے میں مسئلہ نہ ہو تو سیدنا علی کے فضائل کی طرف میں آؤں تاکہ یہ کانٹا نکل جائے کہ کوئی شک کرے ہم پر کہ شاید اہل سنت کا منہج رکھنے والے لوگ ناسبی ہیں ناسبی کہتے ہیں جو سیدنا علی سے بوس رکھتے ہیں تو میں بار بار اہل سنت منحج کی بات کر رہا ہوں اہل سنت فرقے کی نہیں کیونکہ فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ ایڈریس کرتا جاؤں گا تو پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب المان چیپٹر میں دو سو چالیس نمبر تو جو جو کریٹیکل حدیث ہے میں ان کے نمبر بتاؤں گا باقیوں کے خالی ریفرنس دوں گا ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا تو یہ کریٹیکل حدیث تھی صحیح مسلم میں کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر ممن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو محبت علی از دا لٹ مسٹ آف ایمان کسی کو چیک کرنا ہے کہ وہ ممن ہے تو اس کے دل میں سعید علی کی محبت ہونی چاہیے اور الحمد ہم اہل سنت کے ہاں سعید علی کی محبت ہے جو نات بھی گھسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود پوچھے خوارج کو بارل اوورال اہل سنت کے الوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث سعید علی سے محبت کرتے ہیں جس کا ثبوت یہ ہے کہ کوئی بندہ اہل سنت کی کوئی ایسی مسجد نہیں دکھا سکتا میرا چیلنج ہے جس میں تین خلفاء کے نام لکھیں اور چوتھے سعیدنا علی کا نام نہ لکھا کوئی نہیں سکتا اور یہ محبت کیوں کہ سعید علی سابقون الاولون میں سے ہے اور یہ حدیث مجھے ضمن یاد آ گئی جو جامعہ تیر کے اندر موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار سات سو پینتیس سعید النا زید ارکم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا علی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کے بعد سب سے پہلے سیدنا علی مسلمان ہوئے اور دو ہفتے تک کوئی اور بندہ نہیں تھا مسلمان پھر سیدنا زید بن ہارسا اور پھر سعیدنا ابکر صدیق جب سفر سے واپس آئے تو وہ مسلمان ہوئے تو یہ ترتیب ہے یہ تو صرف فرقہ واریف کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک باتیٹ کی گئی کہ بچوں میں حضرت علی اور بڑوں میں سیدنا وبکر اور عورتوں میں سیدہ ختیجہ اور غلاموں میں سعیدنا زید بنہا <تصفح> سہاروں نے بحث وقت تو نہیں پڑا ان کی آپس میں بھی ایک زمانی ترتیب ہے <تصفح> وہ ترتیب میں نے الحمدللہ بتا دی دوسری حدیث صحیح بخاری سے ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی بج سے ہے اور میں علی سے ہوں یہی حدیث سیدنا حسین کے بارے میں بھی آتی ہے مسلم امام احمد میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث مشہور حدیث کہ غزب خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں ون وے ٹریفک نہیں ہے دونوں طرف سے سیاب اکرام علی کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا اور صبح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کدھر علی کو پیش کیا ہے سعید العلی کو اشوب چشم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک لواب دھن ان کی آنکھوں میں لگائی شفا ہوئی اور غزوہ خیبر میں جو کئی ہفتوں سے وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا سیدنا علی کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور یہی وہ موقع ہے جس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گولڈن کوٹ ہے جب یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی کسی خوش نصیبی پر اسی غزب خیبر والی حدیث میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چھ صحیح مسلم میں سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے کبھی بھی امارت کا شوق نہیں ہوا تھا خیبر سے پہلے لیکن جب حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسولود سے محبت کرتے ہیں یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ مجھے خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے لیکن وہ سیدنا علی کو ملا یہ فضیلت ان کے حق میں آئی صحیح مسلم فضائل علی والا چیپٹر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چھ دو سو بائیس یہ صحیح صنعت کے ساتھ صحیح مسلم میں اور وہ جو سیدنا کے بارے میں عمر کا ملتا ہے کہ مجھے پوری زندگی کی نیکیوں کے بدلے ایک گارے کی نیکی دے دی جائے وہ جھوٹی ہے وہ کسی مسنت کتاب میں نہیں ہے جس کتاب سے کوٹ کی جاتی ہے وہ کتاب ہی ثابت نہیں ہے اور ابھی علیہ سنت میں سب سے بڑے عالم جو ہیں حدیث کے علم میں شیخ زبیر علی زئی صاحب انہوں نے مشکاۃ المسابی کے حکم میں اس کو لکھ دیا کہ روایت ثابت نہیں ہے لیکن یہ روایت جو ہے وہ تو صحیح مسلم میں ہے اور آپ دیکھیں ظلم کی انتہا ہے کہ وہ بچے بچے کو پتا اور یہ نہیں پتا یہ ساری فرقہ واریت کی لانت ہے اللہ تعالی ہم سب کو فرقہ واریت سے محفوظ فرمائے چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر دیکھیں یہ سارے امپورٹنٹ جو ایشوز آ رہے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر صلیح دیبیا کے موقع پر اب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو پیچھے عورتوں اور بچوں کے پاس مدینہ شریف چھوڑ گئے سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے جائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے ساتھ فرمایا علی تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسا علیہ السلام کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی موسا علیہ السلام جب کوئے طور پر گئے تھے تو اپنی جگہ سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ چھوڑ گئے تھے تو تم میرے خلیفہ ہو اہل مدینہ پر لیکن یہ زندگی میں خلیفہ وفات کے بعد کے لیے زندگی میں زندگی میں ہجرت کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنے بستر پر لٹایا تھا اور یہاں پر ایک علمی بات بھی سن لیجئے سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موس علیہ السلام کے خلیفہ وفات کے بعد نہیں مرے بنے کیونکہ سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے لہذا اس سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سیدنا علی خلیفہ تو رسول ہے تو یہ دلیل سید علیہ السلام خلیفہ نہیں بنے موسا علیہ السلام کے وفات کے بعد کیونکہ وہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے سیدنا النا جوش بن نون بنے ہیں وہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ تورات کے اندر ملتی ہے اور ہماری بھی کی کتابوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کے اشارے موجود ہیں اور پانچویں حدیث صحیح مسلم کی کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وقت آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سور عالمران کی شکل میں تمام علمی دلائل قرآن پاک کے ان کے سامنے رکھے لیکن وہی بات کہ جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ جدا کہاں چٹا ہے اس نے گل نہیں مننی جو آپ کبرے کو سفید کے آپ اس کو کالا منوا نہیں سکتے جو جان بوجھ کے اڑا ہوا ہے تو انہوں نے بات نہیں مانی تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سوریہ عمران کی آیت نمبر اکسٹھ نازل فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو فرماؤ مباہلے کا چیلنج دے دو کہ تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ ہم, ہم بھی اپنے بچے کو لے کے آتے ہیں اور کھلے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ لا لو جھوٹوں پر یہ اس آیت کا ترجمہ ہے سوریہ عالمان اکسٹھ نمبر آیت ٹائم کم ہے اس لیے میں صرف ترجمہ بیان کیا تو پھر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن سیدنا حسین سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر نکلے وہی پنج تنگ پاگ والی بات اور کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیچ اس وقت بھی آپ نے سن فرمایا ایک تو وہ حدیث جو ہم پہلے سن چکے شروع تعارف میں جو چادر والی حدیث ہے وہ بھی صحیح مسلم میں ہے چھ دو سو اکسٹھ نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی چادر کے نیچے کر کے ان والی یورید تلاوت فرمائی باقی رہی غزیر خم والی فضیلت سیدنا علی کی وہ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو میں اسی لیکچر میں بیان بھی کر دوں گا اور وہ حدیث اہل سنت کی تمام معتبر کتابوں میں موجود ہے صحیح مسلم میں جامعہ ترمزی میں, ابن میں مسلم امام احمد میں اس کے علاوہ بھی کافی احادیث کی کتابوں میں حدیث سے مت ہے کم از کم چوبیس صحابہ سے من کنت تو فعلی ہو مولا جس کا مولا میں اس کا مولا علی سیدنا علی رضی اللہ تعالی اور یہ مولا سے مراد مشکل خشاہ نہیں ہے بلکہ جگری یار عربی میں کہتے ہیں مولا دلی محبوب کو جس طرح ہم بھی اپنے علماء کے لیے کہتے ہیں کہ مولانا فلاں تشریف لا رہے ہیں تو مولا کے لفظ سے چڑنی ہونی چاہیے اور یہاں پر چند ناسمی اور خارجی لوگ ہیں وہ جہاں علی مولا لکھا ہو تو مٹا کے اللہ مولا لکھ دیتے ہیں وہ اللہ والا مولا جو ساتھ ہے وہ والا یہ نہیں ہے یہ مولا ہے جگری جو اپنے مولویوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے اور آپ تو فوٹو بھی لگانے شروع کر دی اپنے مولویوں کی ایک وقت آپ برسیاں بھی مناتے تھے اب انہوں نے اپنے مولویوں کی برسیاں بھی منانی شروع کر دی اور تصویروں کے ساتھ اور نیچے لکھا ہوتا اہل سنت ول جماعت دے رہے ہیں یہ اہل سنت ول کا منج ہے تو یہ مولا ہے جگری یار دلی محبوب کہ جس کا جگری یار میں پھر اس کا جگری یار سعید علی بھی ہونے چاہیے حدیث <تصفح> میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بعد میں بیان کر دوں گا تو یہاں میں ایک چیز بالکل کلیئر کٹ بتا دوں کہ اگر کوئی مولا کو مشکل کشا کے معنوں میں لیتا ہے تو وہ سعید علی کا گستاخ ہے اور اس پہ میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے سیون اس کے تھرو دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر تین کے نام سے ایک گھنٹہ اور اڑتیس منٹ کی گفتگو ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی دعا کے لیے پکار نہ یہ خال ستم شرک قرآن اور سنت کی روشنی میں اور ناقابل ماں کی گڑا ہے اور پھر اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر مسئلہ نمبر فورٹی تھری کے نام سے ایک گھنٹہ اور تقریباً بتیس منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تفصل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل اس میں, میں نے تمام چیزیں الحمدللہ للہ کی ہیں اور علاوہ وجہ بصیرت میں یہ کہتا ہوں کہ ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس توحید کے ان ایشوز کو جس پازیٹو انداز میں الحمد میں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے تو یہاں بھی ایک جملہ شروع میں ہی سمجھ آپ اس کانٹیکسٹ میں کہ بھائیو اس بات کا جھگڑا نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اللہ تعالی نے مشکل کشائی کا اختیار دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا دیا ہو تب بھی نہ دیا ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یا شیخ عبد القادر جلانی رحمتہ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اختیار دیا ہوا ہو تب بھی غائب میں مدد کے لیے کسی ہستی کو پکارنا دعا ہے اور دعا عبادت کی شکل ہے اور عبادت صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا اور ہمیں بار بار نماز میں یہ پڑھوایا عیا کا نا و عیا کا اے اللہ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں اور ساتھ ہی عبادت کی اعلیٰ ترین شکل و عیا کا اور غائب میں مدد سوجی سے مانگتے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے تو خیر اللہ کی ہی دیتے ہیں نہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے نہیں نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دروش ہی پہنچا دو کہ خادم تمہارا قریب آ رہا ہے نہیں فرشتوں کو ہم مدد کے لیے پکاریں گے تو غائبوں میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہو جائے گا دروشی بھی اللہ محمد صلی اللہ علیہ محمد سے شروع ہوتا ہے اے اللہ آپ کو چاہیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی دی بارش کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے دروشی بھی لیکن ہم نہ بارش مان سکتے ہیں فرشتوں سے, سے, سے، نہ ان کو ہم اپنا پیغام پہنچوا سکتے ہیں تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور یہ جنید بھائی جو جنہوں نے یہ ناد پڑھی ہے وہ بےچارے مفتی سعید صاحب کی وجہ سے اس غلط ٹریک پہ چڑھے ان تک ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ بات پہنچ اور پہنچا دی الحمد لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ مولوی بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں تو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اسی کانٹیکس میں میرا آٹھ صفوں کا ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان تمام ایشوز کو ریزالو کیا ہے تو بھائی اسی سعید و نام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانٹیکس میں ایک میں بات بالکل کلیئر کر دوں شروع میں ہی کہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے تین سیون ایٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس چیز کے سبب کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ وہ میرے اہل بیت ہے تو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہی کوئی رازیت یا شیت والی باتیں نہیں ہیں یہ اسلام کی بات ہے اسی لیے امام اہل سنت محمد بن ادری شافی رحمۃ اللہ علیہ جو امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں امام شافی المتبفا دو سو چار ہجری تمام اسماء اور کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں ان کا یہ قول صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے ان کے اشعار ہیں اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حافظ ضہ بھی رحمۃ اللہ علیہ المتبفا سات سو ہجری وہ تاریخ الاسلام میں بھی ان کے اشار امام شافی کا لے کر آئے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے عربی کے اشار ہے کہ اگر رہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو ساری دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے میں <سلام> رافضی ہوں امام شافی <سلام> تو میں نے اس میں مزید جو ہے وہ ایڈیشن کی ہے اگر امام شافی آج موجود ہوتے تو میں اسے ریکویسٹ کرتا کہ میری بھی دو چار باتیں اس میں شامل کریں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بریلویت ہے تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ اکرام علی امردوان کے ساتھ عقیدت کا نام دیوبندیت ہے تو میں دیوبندی ہوں اور اگر کتاب و سنت کے منحج کو صحابہ تابعین, تبا تابعین کے فارم کے مطابق ماننا اور اس معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا اور قرآن و سنت کو فائنل اتارٹی ماننا اس کا نام سلفی یا اہل عدیظ ہونا ہے تو میں اہل عدیظ ہوں لیکن یہ تمام چیزیں منہج کے طور پر الحمدللہ میں مسلمان ہوں اللہ نے میرا نام مسلم رکھا ہے ہوا سمعتم المسلمین من قبل وفی حادثہ سور حج آخری آئیت. کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں اللہ نے بھی انڈوچ کر دیا ہے تمہارا نام مسلم ہوا سمعتم المسلمین تمہارا اسم مسلمان ہے یہاں صفت کے طور پر مسلم نہیں آیا فرما بردار نہیں اسم مسلمان الحمدللہ اس اسی لیے میں بار بار اہل سنت منج کی بات کرتا ہوں نہ کہ فرقے کی باقی رہا مسئلہ صحابہ کرام کے درمیان ہونے والی جنگوں کا تو بھائیو اس کے بارے میں ایک تو کیٹاگوریکل حدیث ہے سنن نبی داود کے اندر جامعہ ترمزی کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں جو حدیث زبان پر عام ہے اہل سنت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ جو دنیا میں تھی اس کے آخری دنوں میں خطبہ دیا جس میں صحابہ اکرام رو پڑے اس میں اور بہت سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میرے بات تم بہت اختلاف دیکھو گے تو علیکم بسنتی و سنتی و سنت الفلفا راشدین المدین اس وقت تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم میں ان کو پکڑ لینا اور یہی ہوا سعیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک زمانے میں مسلمہ قذاب نے دعوی نبوت کیا ہم سیدنا ابو کے ساتھ کھڑے ہیں اہل تشہیوں بھی مانتے ہیں کہ ان کا اسٹاف بالکل ٹھیک تھا اسی طریقے سے منکرین زدات کے خلاف اور اسی طریقے سے ایشو چلتا چلتا جب سیدنا علی کے پاس آیا تو وہ بھی خلیفہ راشد ہے مسلم امام احمد میں سو نبی داؤد جامعہ ترمزی میں موجود ہے میرے پاس خلافت تیس سال تک رہے گی اور جامعہ ترمزی اور سنبی داؤد کے اندر سیدنا سفینہ نے وہ گیم کر بتایا کہ وہ تیس سال کیسے پورے ہوئے پرمایا بیٹا گیم ابو کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال یہ تیس سال پورے ہوئے تو سیدنا علی ربی اللہ تعالی نبی خلیفہ راشد تھے ان کے زمانے میں بھی جتنی جنگیں لڑی گئیں ان میں ہم سیدنا علی کے ساتھ ہیں الحمد چاہے وہ جنگ جمل ہو جو کہ چھتیس ہجری کے اندر سیدہ عائشہ طلحہ زبیر اور سیدنا علی کے درمیان لڑی گئی یا سینتیس ہجری کے اندر سیدنا ماویہ اور سیدنا علی کے درمیان ہوئی جنگ سفین ہجری میں جنگِ نہروان جو خوارج اور سیدنا علی کے درمیان لڑی گئی الحمد ان تمام جنگوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی حق پر تھے اور سیدنا علی کو حق کا سرٹیفکیٹ میں نے نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے تو سیدنا علی کے حق پر ہونے کے لیے کسی بھی سعودی عرب کی طرحوں پر پلنے والے مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سعید العلی کو ایک ایک جنگ کے اوپر سرٹیفکیٹ دے کر گئے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے میرے بہت کے اوپر وہ ابھی موضوع نہیں ہے انشاءاللہ کبھی مجھے موقع ملا تو میں ڈیٹیل کے ساتھ اس پر ایڈریس کروں گا البتہ میں نے ایک کام ضرور کر دیا ہے کہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر میرے دو ریسرچ پیپر ہیں ریسرچ پیپر نمبر ایک جو ہے وہ اے فائیو اے کے نام سے ہے رفظیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور سچ پیپر نمبر فائیو بی ہے واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس سعود اسناد احادیث اہل سنت کے ہاں جو ہے ان کی روشنی میں جن میں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں ان میں میں نے یہ ساری باتیں بتا دی ہیں جو سعید علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایڈریس کر کے گئے تھے کہ تم نے میرے بہاف کے اوپر یہ کام کرنا ہے جس طریقے سے مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی بالکل اسی طریقے سے تمہیں مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی سورت الحجرات کی آیت نمبر نو کے تحت کہ جب مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس سے کتاب کرو یہاں تک کہ وہ توبہ آمادہ ہو جائے یہ الحمدللہ اہل سنت اور اہل تشیہ کا اس معاملے میں اتفاق ہے کہ اگر مسلمان امت باغی ہو جائے اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے اس میں امام ہے سیدنا الما مولانا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب حکومت باغی ہو جائے اس کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے اس پر جو امام ہیں وہ سیدنا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک ساتھ ہے تو اس مبارکسات دو لیکچر بھی ہے میرا سب سے لیکچر جو ہے وہ مسئلہ نمبر 61 کے نام سے کام پر حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جو اسی سال شروع میں محرم الحرام حرام میں میں نے دیا تھا چودہ سو تینتیس ہجری دو گھنٹہ اور بیس منٹ کی گفتگو ہے اور دوسرا لیکچر جو ہے اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر ایک گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر فورٹی ایٹ کے نام سے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے تو الحمد ان تمام پیپرز نے ہڈن ٹروتس جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ریویل کیا ہے باقی اگر کسی کو مزید شوق ہو اور عربی وہ جانتا ہو تو میں اس کو یہاں پر یہ چیز سجیسٹ کروں گا کہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد جن سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ڈیڑھ ہزار احادیث لی ہیں یعنی صحیح مسلم کا 20% پرسینٹ جو ہے جس استاد سے امام مسلم نے حدیثیں سنی وہ ہیں امام ابو بکر ابن ابی شہبہ المتبفا 235 ہجری جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب لکھی المصنف ابن ابی صحبہ 38000 احادیث اور آسار کا مجموعہ اس کا بس اردو میں ترجمہ ہونے والا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ایٹم بم پھٹ جائے گا علمی ایٹم بم کیوں کہ اس میں انہوں نے جو آخری چیپٹر باندھا ہے نا کتاب الفتم کے بعد اس کا نام ہے کتاب الجمل کیونکہ سارے فتنے جو ہے وہ جنگ جمل سے شروع ہوئے اس میں پھر انہوں نے تین باب باندھے ہیں باب جمل باب الجمل اس میں وہ اسی احادیث لے کر آئے باب السفین کے اندر چوالیس احادیث اور باب النہروان کے اندر باسٹھ احادیث کل یہ ایک سو چھیاسی احادیث مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگیں ہیں ان پر وہ لے کر آئے اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سرٹیفکیٹ ہے سعید علی کے لیے وہ تمام حادیث الحمدللہ اس معاملے میں کلیئر ہو جائیں گی ہاں جناب اب آ جائیے سب ٹاپک نمبر ٹو گیارہ ہزار وولٹ حدیث کرتاب تو اللہ کی مدد سے کوشش کریں گے کہ اس ایشو کو پازیٹیولی ریزالو کیا جائے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے تاکہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو رحمت بھی اللہم اللہ محمد صلی اللہ مشمد محمد كما صلیت علی انکا حمید مجید اللہم على محمد حدیس گیارہ ہزار وولٹ ہائی ٹینشن وائس جس کو اہل سننا چودہ سو سال سے منہ چھپاتے آ رہے ہیں اس حدیث کی وجہ سے اور اس کا جواب بھی الحمدللہ پھر انہی لوگوں نے دینا ہے جو کتاب و سنت کے ماننے والے جن کی آنکھوں کے آگے اندھی عقیدت کی پٹی بنی ہوئی ہے اپنے اماموں کے بارے میں اور ایون باز صحابۂ کرام کے لیے بھی وہ معصومیت سے یقیدہ رکھ جاتے ہیں ان کی توفیق میں کبھی یہ بات نہیں آئے گی کہ ان باتوں کو ایڈریس کرے یہ الحمد کتاب و سنت کے منج والے لوگ جو امام کائنات سعید اللہ شفیع المز رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی معصوم نہیں مانتے اس امت میں وہ جواب دے سکتے ہیں چاہے سہید بکر عمر عثمان و علی کیوں نہ ہوں معصوم نہیں ہیں تو حدیث کرتاز کیا ہے کرتاز عربی زبان میں کہتے ہیں لکھی ہوئی شے کو ریٹن فارم میں اس کو لفظ ب لفظ ان صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے میں پڑھوں گا پہلے اس حدیث کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے وہ سن لیجئے صحیح بخاری میں سات جگہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں لیکن سب سے کریٹیکل موقع وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا چیپٹر ہے کتاب المادی کے اندر کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں کی بات ہے حدیث نمبر چار ہزار چار سو اور چار صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں چار چار ہزار دو سو چونتیس تو یہ حدیث ہوئی متفق علیہ اور مشکار شریف میں الحمدللہ امام ولی الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے اس کے تمام ترک جمع کر دیے بخاری اور مسلم کے اور مشکار کا انٹرنیشنل نمبر ہے پانچ ہزار نو سو چھیاسٹھ جو کہ تیرہ کتابوں کا مجموعہ ہے الحمدللہ تو انہوں نے بڑی نیکی لیکی کی ہے اور وہیں سے یہ میں نے جو ہے وہ ترجمہ جو ہے فوٹو کاپی کروایا اس کی عربی بھی الکاموز ڈکشنری سے ایک ایک لفظ کے اوپر پوری تحقیق کرنے کے بعد انشاءاللہ میں یہ چیزیں بیان کروں گا تو اس میں یہاں پر میں شروع میں ایک بات بتا دوں کہ حدیث کرتاز کے حوالے سے جو دو ایکسٹریم رائے ہیں ان کو تو میں ایڈریس نہیں کروں گا وہ اتنی کمزور ہیں کہ ان پر ٹائم کھپانے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو لیم ایکسکیوز ہے اہل سنت کے ہاں سے چند تاریخ دانوں کا جن کو حدیث کی الف بے نہیں پتا تھی جن میں معذرت کے ساتھ شبلی نعمانی صاحب بھی شامل ہے انہوں نے لیم ایکسکیوز کرتے ہوئے یہ توانے ہی بخاری مسلم کی یہ تو شیئر گھڑ کے ہماری کتابوں میں ڈال دی ہے ماض اللہ تو وہ فوج ہو چکے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں ان کا حدیث کی فیلڈ میں علم کوئی نہیں تھا تو انہوں نے بےچاروں نے جتنا آج بھی ہمارے جو مولوی جو وہ کتاب اور جہاز سے جان چھوڑانے کے لیے کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں تو کافروں کے الیگیشنز جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ نہ آ جائیں تو یہود و نظارہ سے جان چھڑانے کی اسی طریقے سے اہل سنت نے اہل تشیعوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ لیم ایکسکیوز ایڈاپٹ کیا جو کہ میرے خیال ہے جو ہے وہ ذرا اس قابل نہیں کہ اس کو ایڈریس کیا جائے کیونکہ بہاری مسلم کی متم حدیث ہے اور الحمدللہ اہل سنت ہمیشہ سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث اہل تشیعوں کی کتابوں میں موجود ہے اور میرے جو خیال کے مطابق ان حدیث کے اوپر اجماع امت ہے الحمد یہ تو ایک اسٹریم ہوئی کہ حدیثوں کو ہی رگڑ دیا جائے اور دوسری اسٹریم یہ ہے کہ حدیثوں کے غلط جواب دیے جائیں اور کسی طریقے سے جو ہستیاں بیچ میں آ رہی ہیں ان کو غلط طریقے سے ڈیفینڈ کیا جائے ڈیفینڈ ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ لیکن جہاں تک ڈفینڈ ہوگا ادھر تک کریں گے جدھر نہیں ہوتا نہیں کریں گے تو یہ دوسری اسٹریم ہے جو کچھ لوگوں نے کی اور عجیب و غریب روایتوں سے اس کردار والی حدیث کا غلط جواب دینے کی کوشش کی جن میں بریلی مقتفکر میں بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے مذہب شیعہ کتاب لکھی خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب نائنٹین ایٹی ون میں ان کی ڈیتھ ہوئی بہت بڑے عالم تھے جماعت اہل سنت کے صدر تھے وہ اور پاکستان بنانے میں بھی جو چند بڑے علماء ہیں ان میں کافی ان کا کردار تھا انہوں نے مذہب شیعہ کتاب لکھی اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے انہوں نے کہا یہ تو ابن شاہ افزوری انہیں گھاٹ کے حدیثیں ڈال دی ہیں بخاری مسلم میں یہ حدیثیں جو ہیں یہ ثابت ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر جواب بھی جو دیا بڑے عجیب طریقے سے دینے کی کوشش کی اسی طریقے سے مولانا مدودی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اپنے لیول پر اہل سنت کا دفاع کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے بھی دفاع نہیں ہوا وہ ایک جھوٹی حدیث لے کر آئے جو ان کو ظاہر ہے کہ مولانا مدودی رحمتہ اللہ علیہ کی حدیث کی فیلڈ میں اتنی زیادہ صحت کے اعتبار سے تحقیق نہیں تھی الحمدللہ للہ قرآن پاک کے حوالے سے وہ اپنی مثال نہیں رکھتے پچھلے ہزار سال کے اندر اور مجھے یہ کوئی کہنے میں آر نہیں ہے تفہیم القرآن جیسی تفصیل تاریخ اسلام میں نہیں لکھی گئی آج کے دور کو ایڈریس کرتی قرآن کا تانب تانب بانا سن جاتی ہے لیکن ان کی یہ الحمد جو اچھی بات ہے وہ ہم مانتے ہیں لیکن انہوں نے مسلم امام احمد سے ایک حدیث جو ہے وہ پیش کی وہ میں یہیں بتا دیتا ہوں جو کہ سعید علی سے روایت ہے اور یہ جھوٹی حدیث ہے لیکن چونکہ ہماری کتاب میں موجود ہے اس میں یزید نوعیم بن یزید جو ہے یہ مجھول راوی ہے جس کا کوئی اتا پتہ نہیں اور بڑے بڑے معدسین کہتے ہیں اسلام کا کوئی بندہ بھی تابئی سعید علی کی صحبت میں ثابت نہیں ہے جو حضرت علی سے روایت کر رہا ہے تو روایت ہی فارغ ہوگی وہ روایت یہ ہے کہ یہی والی عدیث کرتا کہ مجھے شانے کی ہڈی لا دو اور قلم لا دو میں تمہیں ایک نصیحت لکھ دوں تو سعید علی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر قلم اور شانے کی ہڈی لینے گیا ہو سکتا ہے آپ پیچھے سے فوت ہو جائیں مجھے پہلے زبانی بتا دیں میں بعد میں خود لکھ لوں گا یہ الفاظ اتنے مظہر کا خیت ہے کہ جیسے پتا چل جائے یہ عدیز گھڑی گئی ہے اہل سنت کی طرف سے چاہے جو ہے وہ کسی نے نیک سے گھڑی ہو لیکن کسی طریقے سے اہل تشریح کا منہ بند کیا جائے تو یہ روایت سابی ہی کوئی نہیں ہے تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ نماز پڑھتے رہنا اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا اور زکات والا وہ بھائی اس وقت تو یہ ایشو ہی نہیں تھا یہ تو حضور پوری زندگی بتاتے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ایشو تھا وہ ان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حدیث کردار کے کانٹیکس میں پتہ چل جائے گا تو میں نے یہ سارے انٹرنیشنل نورنگ اور تمہید کے بعد ان اس حدیث کو پڑھیں گے لفظ بلفظ اس کے بعد پانچ بڑے پوائنٹس انشاءاللہ جواب نہیں اس عدیز کے اس کو ڈسکس کریں گے جواب وہ دیتا ہے جس نے عدیز نہ ماننی ہو یا اپنا مطلب جو ہے اور اپنا فرقہ ثابت کرنا ہو تو پہلا سورک جو بخاری اور مسلم کا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے کزن عباس ابن عبد المطلف کے بیٹے وہ بیان کرتے ہیں یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اس وقت گھر میں کچھ افراد موجود تھے ان میں سیدنا عمر ابن خطاب بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے سیدنا عمر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے تمہارے لیے قرآن اللہ کی کتاب ہی کافی ہے سیدنا عمر کی اس بات پر گھر میں موجود افراد میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے کوئی کہہ رہا تھا لا رسول اللہ تمہیں لکھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی وہی وہ کہہ رہا تھا جو سیدنا عمر کہہ رہے تھے چنانچہ جب شور و گوگا اور اختلاف زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جب حضور غصے میں آ گئے اور فرمایا چلو ادھر سے نکل جاؤ عبید اللہ نے بیان کیا کہ ابن عباد فرمایا کرتے تھے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ان صحابہ کا اختلاف اور شور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گیا یہ ایک سند اس کی اور دوسری سند جو بخاری میں چار ہزار چار سو اکتیس اور مسلم میں چار ہزار دو سو بتیس دوسرا ترک یہ بڑا رقط انگیز ہے سیدنا ابن عباس نے ایک دن کافی عرصے کے بعد نبی اسلام کی وفات کے بعد سعید علی کی بھی شہادت کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دن انہوں نے کہا ہائے جمعرات کا دن ہائے جمرات کا دن یہ کہنا شروع کیا پھر اتنا روئے اتنا روئے کہ سامنے ان کے جو سنگریزے تھے وہ تر ہو گئے ان کے آنسو سے یعنی زمین ساری گیلی ہو گئی اتنا روئے وہ بات ہی رونے والی تھی تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابن عباس جمعرات کے دن کیا ہوا تھا انہوں نے فرمایا اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شدت اختیار کر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شانے کی ہڈی دو میں تمہیں تحریر لکھ دوں اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اس وقت ہڈی پر چمڑے پر اس طرح کی چیزوں پر لکھا جاتا تھا کاغذ تو نہیں ڈیولپ ہوا تھا انہوں نے اختلاف کر لیا حالانکہ نبی کے یہاں تنازع مناسب نہیں تھا یہ الفاظ فاضرا یاد رکھیں یہ میرا فتوا نہیں ہے ابن باز کہہ رہے ہیں کہ حضور کے سامنے یہ بدتمیزی والا کام نہیں کرنا چاہیے اور کچھ نے یہاں تک کہا کہ ان کی کیا حالت ہے کیا آپ صلی اللہ وسلم مرد کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرو پھر وہ آپ صلی اللہ وسلم سے بار بار پوچھنے کی کوشش کرتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو مجھے میرے حال پر رہنے دو میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے جس کے لیے تم مجھے کہہ رہے ہو بہتر ہے پھر آپ وسلم نے تین باتوں کی بسیت فرمائی لیکن یہ باتیں لکھوانی نہیں تھیں وہ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا بعد میں کوئی یہ نہ سمجھے گا یہ باتیں لکھوانی تھی ورنہ تو زبان پہلے بتا دیتے ہیں آفر میں مجھے چھوڑو دوں گا میرے حال پر مجھے اسی حال پر رہنے دو تو آپ نے تین باتوں کی بسیت فرمائی پہلی بات مشرقین کو جزیر عرب سے نکال دو، دوسری بات میرے بعد وفود جو نیو مسلم آئیں گے ان کو بھی اسی طریقے سے احتیاط دیتے رہنا جس طرح میں اپنی زندگی میں دیا کرتا تھا اور راوی کہتے ہیں تیسری بات میں بھول گیا وہ باقی کتابوں میں ملتا ہے اشارت صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق گیارہ سو اٹھاسی نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے یہ فرمایا تھا خبردار تم میں سے جو اگلے لوگ تھے جب ان میں سے کوئی نیک آدمی یا ان کا نبی فوت ہو جاتا تو اسی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے تو میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں اور کافی عادیث ہیں بخاری اور مسلم میں بھی سیدہ عائشہ کی بلکہ سیدہ عائشہ کے پھر الفاظ ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں بار بار اپنی چادر جو ہے وہ اپنے سر مبارک سے ہٹاتے اور ایک ہی بات کرتے اللہ کی لالت ہو یہود و نصارہ پر کہ جب ان میں سے کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے اور سعید آئشہ کے کامنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ لیے کہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے لیکن ہمیں ڈر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے ڈرا رہے تھے اس میں میرا پورا لیکچر ہے دو گھنٹے کا ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسلا نمبر سکسٹی کے نام سے اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے ریسرچ پیپر نمبر ون رسول اللہ کی آخری وصیتیں ڈاٹ کام پر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پوری حدیث کا آپ کو جو ہے وہ ایک اسٹرکچر سامنے نظر آ گیا اس میں دو الفاظ ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کو یہاں پر ہی اڈریکٹ کر دوں جو بڑے خطرناک الفاظ ہیں ایک لفظ وہ ہے جو سیدنا عمر کی زبان سے نکلا اس کا میں عربی جو ورڈنگ ہے وہ پڑھتا ہوں جو پہلی والی ترک میں تھی غلبہ علیہ ہل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت وجہ کہتے ہیں شدید بیمار ہونا اب اس بات کی تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے کا کہنے کا مقصد یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو تنگ نہ کرو تکلیف میں اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماض اللہ جو باقی لوگوں نے کہی تو سیدنا عمر کے بارے میں تو ہم یہ گمان نہیں کرتے کیونکہ یہ الفاظ کی تعویل ممکن ہے تو یہاں تو ہم تعویل کریں گے کیونکہ جب دونوں طرف مطلب جاتا ہے تو ایک مسلم سے پازیٹو حسن زن رکھنا چاہیے لیکن جو دوسری روایت ہے نا ہائے جمرات کا دن اس میں سیدنا عمر کے الفاظ نہیں ہے اس میں ایک لوگوں نے کہا اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی سارے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ تو نہیں تھے صحابہ میں کچھ لوگ تھے جن کی مطلب آپ سمجھیں کہ لنگوسٹک وہ اتنے شستہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے تھے وہ بڑے گساخانہ الفاظ ہے اور میں ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے ان کی نیت بری نہیں تھی لیکن بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہان شان کو الفاظ نہیں تھے وہ انہوں نے استعمال کر لیے وہ عربی میں پڑھ دیتا ہوں صحیح بخاری میں چار ہزار چار سو اکتیس اور صحیح مسلم میں چار ہزار دو سو بتیس ماشا انہ نبی سلم کی کیا حالت ہے احجرہ کیا یہ بیماری کی شدت کی وجہ سے بے بےتکی باتیں کر رہے ہیں جیسے کوئی بندہ ایسا بیمار ہو جائے کہ وہ جس کو ہم یہ بہت سخت الفاظ ہیں لیکن یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے اول بول بندہ کہنا شروع کر دے کہ اس کو ہوش ہی نہ رہے کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہے ہیں اس کے لیے یہ عربی ڈکشنری القاموس میں بالکل ایمانداری کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں جمعیت اہل حدیث ہند کے جو صدر تھے جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے آٹھ جردوں پر داود راز رحمت اللہ لے انہوں نے یقین کرے جب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے آگے بریکٹ میں لکھا ہے اصطف اللہ تب علی حضور صدی وسلم کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے حضور کی ذات اس چیز سے بعض ہے کہ حضور اس طرح کی باتیں کریں ان کا بھی دل تڑپ اٹھا ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے وہ اربوں صحابہ کی حرمت حضور کی قدموں کی خار پر قربان ٹھیک ہے نہبی صورت الحجرات پڑھنے نبی کی آواز سے بھی آواز بلند نہ کرنا تمہارے عمال برباد ہو جائیں گے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی بخاری شریف میں سورت الجرات کی تصویر میں دیکھیں یا بوبکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی حضور سے انہوں نے گستاخی نہیں کی آپس میں لڑ پڑے حضور کے سامنے تو آیات نازل ہوئی خبردار یہ کام نہ کرنا تمہارے عمال بھی برباد ہو جائیں گے اس کے بعد اسی سے ہی بخاری کے الفاظ ہیں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ اس کے بعد صحیح عمر اتنی آستہ گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی حضور کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی اتنے مختص تو یہ بھی معاملہ کہ آپ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ صابۂ اکرام سے نکل گئے اور ظاہر ہے اس میں صحیح عمر کے الفاظ یہ نہیں ہیں تو لہذا سعید عمر اس معاملے میں بری ہیں باقی جو ان کا اس حدیث میں جو ان کا رول ہے اس میں جو ان کی غلطی ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے جو پازیٹو چیز ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کانٹیکس میں پانچ بڑے پوائنٹ ہیں جو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹ کے بغیر یعنی اپنے دماغ میں رزلٹ بنائے بغیر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات پہنچانے کی کوشش کروں ورنہ اگر میں نے پہلے ہی فکر کیا ہو کہ میں نے سنیوں کی وکالت کرنی ہے یا میں نے اہل تشیوں کی وکالت کرنی ہے پھر میں حق بات کبھی نہیں کر سکتا تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ میرے ہر کلمہ گو اہل قبلہ مسلمان کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ اس حدیث کی جو میں شرع بیان کروں گا اس سے اختلاف کر سکتا ہے پورا حق. لیکن لیکن لیکن تین دفعہ لیکن جذبات کے ساتھ نہیں علمی دلائل کے ساتھ کیونکہ پرانے پاک میں سورت المفال کی آیت نمبر ہے بیالیس جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا دلیل, زندہ ہوا دلیل کے بغیر ولاسک ما علیہ کبھی علم انسان کسی ایسی چیز کی بھی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں کلولا مسولہ بے شکان آخے اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں کی تو علمی دلائل کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں جذبات کے ساتھ نہیں ورنہ جذبات ماشاءاللہ اللہ تھوک کے حساب سے اہل سنت کے بھی ہیں اور اس سے زیادہ اہل تشیوں کے ہیں اس سے مسئلہ حل ہونے والا کوئی نہیں علمی علم کی تلوار سے انشاءاللہ یہ مسئلہ ریزالو ہوگا دوسری بات یہ بھی نوٹ فرما لیجئے اور یہ اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث یعنی سلفی اور اہل بھی میرے بھائی یہ بالکل کلیئر کر لیں بات کام کھول کر سن لیں کہ اس حدیث کے کانٹیکس میں نہ تو میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھوٹی وکالت کروں گا اور نہ شیخین سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی جھوٹی وکالت کروں گا سچی ہوگی تو کروں گا جھوٹی نہیں کروں گا ہاں وکالت کس چیز کی سیسی کروں گا کتاب <سلام> اللہ کی اور سنت کی اللہ اور اس کے رسول کی وکالت کروں گا ان شاء اللہ و تعالیٰ یہ <سلام> نہیں ہو سکتا کہ ہم سیدنا علی یا سیدنا ابو بکر بکرو عمر کی بات کو پرائرٹی دیتے ہیں اور کہیں جی جو حضرت عمر نے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے جو حضور کروانا چاہ رہے تھے وہ غلط ہے میں اپنا ایمان پر بات کر لوں کبھی بھی نہیں کروں گا اور باقی جہاں تک معاملہ ہے ضعیف السناد احادیث کا جس کی وجہ سے بیڑا گر اہل تشویوں کا بھی ہوا جھوٹی حدیثوں کی وجہ سے اور اہل سنت میں بھی آئیں تو اس پر میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گڑت کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ ایکسٹریم ایک ایک اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 35 کے نام سے ایک گھنٹہ اور پینتیس منٹ کی گفتگو ہے میں ریفرنس ساتھ ساتھ اس لیے جا رہا ہوں کہ ورنہ تو یہ دس گھنٹے کا لیکچر ہو اگر آپ یہ سمجھانا شروع کر دیے جائے کہ ضعیف حدیث اور تئی حدیث میں کیا فرق ہے اب پوائنٹ نمبر ون انشاءاللہ اس کانٹیکس میں ڈسکس کرتے ہیں حدیث خطاب کے حوالے سے اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے بڑا نازک معاملہ ہے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے علی علی محمد و علی محمد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 بھائی وہ جہاں تک معاملہ ہے اس حدیث کرتاس میں صحابہ اکرام علی مردوان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں جھگڑا کرنا تو یہ سخت غلط کام تھا اور یہ میرا فتوا نہیں اس میں خود ہی ابن باد کہہ رہے ہیں کہ نبی کے حضور یہ چیز شیان شان نہیں تھی کہ آپ آپس میں جھگڑا کرتے یہ میرا فتوا نہیں ہے مجھ پہ کسی دن لگانا تو پہلے تو ابن باد پہ لگایا جائے اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی نہوست پہلے بھی مسلمان بھوگ چکے ہیں حضور کی زندگی میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شب قدر دکھائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو دو صاحب آپس میں لڑ رہے تھے اور فرمایا کہ ان کی لڑائی کی نہوسط کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر جو ہے بلا دی ہے اب اس کو تم آخری طاق راتوں میں رمضان مبارک کی تلاش کروں لیکن آپ فرمایا اس لڑائی کی نوسط کی وجہ سے شب قدر جو ہے وہ ایک ہزار مہینوں سے افضل کتنا معاملہ سیدھا ہو جاتا ان دو صحابہ کی لڑائی کی نہصت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا دی ہے البتہ ان تمام واقعات میں یہ بات یاد رکھیے کہ اس ایک ایشو کی وجہ سے کسی بھی صحابی کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور اہل سنت کا تو بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ انبیاء بی اکرام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے انل خطاب نہ انلو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن لیکن کسی کی ایک یا دو غلطیاں لے کر اس کی پوری زندگی کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دینا یہ ہے اس <تصفح> کے پوری زندگی کی قربانیاں بھی سامنے دیکھی جائیں گی غلطی کو غلطی کہنا ہے یہ بھی نہیں ہے گنے جی اتنی قربانیاں ہیں تو وہ غلطی کو چھوڑ دیں غلطی تو ہے اضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا انبیاء کے صحابہ نہیں تھے دو نبیوں کے صحابی تھے صحیح یوسف علی اسلام اور سیدنا یقوب علیہ السلام لیکن اللہ تعالیٰ نے غلطی بتائی قرآن میں تو کیا بے روم ہی کی ہے نہیں بلکہ بات سمجھائی ہے کہ اس غلطی سے ہم سبق سیکھیں البتہ اس طرح کہ جتنے واقعات ہیں ان میں میرا اپنا اف ویو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت چھپی ہوئی ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی اور وہ امتحان ہوتا ہے ظاہر شیطان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا شیطان نہ ہوتا تو معاملے سیدھے ہو جاتے لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں حکمتیں عملی کے تحت ہوئی ہیں اس کو یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کروایا یہ نہیں یہ ان معلوم میں کہ اللہ اگر چاہتا تو زبردستی اس معاملے کو ہونے سے روک لیتا لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی انوال نہیں ہوتا ورنہ زبردستی تو ساروں کو نماز پہ لگا دے زبردستی ساروں کو گناہ سے بچا لے اس طرح کی مخلوق تو انسان بنا ہی نہیں گئی ہے اس طرح کی مخلوق تو فرشت ہے تو یہاں پر چار حدیثیں ایسی ہیں چار ترک کے ساتھ جو صحیح مسلم میں آئی ہیں حدیث تو ایک ہے چار ترک ہے اس میں وہ حدیث ذرا سن لیجئے صحیح مسلم میں کتاب الفتن فتنوں والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سات ہزار دو سو ساٹھ نمبر حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے تو بنی ماویہ کی ایک مسجد تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی دو رکر ہم نے بھی آسلم کے ساتھ نماز پڑھی اس کے بعد حضور صحیح السلم لمبی دعائیں کرتے جب دعا سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چل کر آئے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں نے اپنے رب سے تین دعائیں کی یہ مسئلے کو حل کرے گی جس میں سے دو قبول ہو ہوگی اور ایک دعا مانگنے سے اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ یہ تو نہیں ہونا یہ تو آپ دعا مانگیں نا اب وہ تین دعائیں کیا تھیں فرمایا پہلی دعا میں نے مانگی کہ اے اللہ میری امت قحت سالی سے ہلاک نہ ہو یعنی ایسا عذاب نہ آئے کہ وہ ہلاک ہو جائیں قحط سالی اور بھوک سے تو اللہ تعالی نے یہ دعا قبول کر لی ایسی قبول کی اتنا مال ہوا کہ وہ دوسری طرف پھر فطرے میں مبتلا ہو گئے دوسری میں نے دعا کی کہ اے اللہ میری امت پر کوئی عذاب ایسا نہ آئے کہ جو ان کی جڑ کاٹ کے رکھتے یعنی کافر ایسا مسلمانوں پر مسلط نہ ہو جائیں کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے اس طرح کبھی نہ وہ مسلمان بار صورت کی تک کسی نہ کسی فارم میں قائم رہیں تو یہ دعا میری قبول کر لیجیے اور تیسری دعا میں نے جو کی وہ یہ تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے آپس میں قتل و غارت اور لڑائی جھگڑا نہ کرے تو اس دعا سے مجھے اللہ نے روک دیا اور صحیح مسلم میں ہی آگے چل کر بلکہ اس سے دو حدیث پہلے سات ہزار دو سو اٹھاون نمبر عدیف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبار و تعالیٰ کی طرف سے مجھے پھر یہ وحی آئی کہ یہ ایک دوسرے کو قتل بھی کریں گے اور دشمن ان پر غالب نہیں آئے گا لیکن یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور قیدی بنائیں گے جس کی وجہ سے دشمن غالب آ جائے دشمن الٹیمیٹلی ان پر غالب نہیں آ سکے گا اور اس کی مثال آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے ہمیں اپنے حکمران کی جوتیوں کی وجہ سے اپنے حکمرانوں کے بوٹوں کی وجہ سے جو ہے وہ استحصال ہو رہا ہے مسلمانوں کا جاں بھی آپ دیکھیں چاہے افغانستان میں طالبان بھی مسلمان شمالی اتحاد والے مسلمانوں کو واپس میں لڑوا دیا مسلمان سے مسلمان کا گلا کٹوا رہے ہیں تعالی پوائنٹ نمبر ٹو <تصفح> اس حدیث ارتاز کے سلسلے میں معذ اللہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو ماذا اللہ اتنے تگڑے اور مضبوط تھے جتنا ہمارے رابضی بھائیوں کا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ پر حالب آ گئے اور رضول علیہ سے زبردستی یہ کام نہیں کروایا انہوں نے آپ کو روک لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات اللہ تک جاتی ہے پھر تو اللہ تعالیٰ بھی حضرت عمر کو نہ روک سکا معذ اللہ تو یہ عقیدہ کفر ہوگا پھر اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالی کا اس کتاب میں وعدہ ہے رسول جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ حق کے ساتھ مبوض کیا تاکہ اس دین کو تمام ادھیان پر غالب کر دے چاہے کافر اس کا برا مان جائیں یہ دین غالب ہو کر رہے حضرت عمر کی کیا مزال تھی کروڑوں اور عمر بھی اکٹھے ہو جائیں اللہ اس کے رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ جی حضرت عمر تھے اللہ تعالیٰ زبدستی کروانا چاہتا کروا سکتا اور یہاں وہ آیت بھی یاد کر لیجئے سورت المائدہ کی آیت نمبر 67 جس میں میرا بیاسی منٹ کی پوری گفتگو ہے اسی مسئلہ پچپن کا شروع کا حصہ انمنی پن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یوہر الرسول بل ما انزل ان ضلع ربک اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کو وحی کیا ہے آپ کے رب کی طرف سے جو وہی ہوا آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ مت کو چاہیے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلب رسالت تو آپ نے بھی پھر رسالت کا حق نہیں ادا کیا وعدم اور ساتھ ہی فرمایا واسیم کا من انداز لوگوں کی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا جب حضور کو گارنٹی تھی کہ کوئی بندہ آپ کے آگے نہیں آ سکتا کی کیا تھی کر سکتے لیکن اس وقت معاملہ ایسا ہوا کہ حضور وقتی طور پر ناراض ہو گئے آپ نے فرمایا اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ دو منٹ لگتے تھے پکڑو اس عمر کو کہ کیوں میری بات کیا کی آگے بات کر رہے کر سکتے تھے گاٹا اتار کے رکھ دیتے ساب لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا وہ اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے تو سیدہ عائشہ بھی یہی آئے تلاوت کیا کرتی تھی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث اور کہا کرتی تھی کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین امت تک وہی نہیں پہنچائی تو وہ اللہ اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے والا ہے قرآن پڑھ کے دیکھو یا یور رسول بل انہی کا اندر رمپک پوائنٹ نمبر تھری اس حدیث کرتاث والے معاملے میں کسی کا سیدنا عمر سے اختلاف اپنی جگہ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت صحابہ میں دو گروہ بن گئے تھے خالی سیدنا عمر نہیں تھے باقی لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے اور چند لوگ جو دوسری طرف بھی تھے لیکن یہ تمام کے تمام معاملات بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوئے بلکہ سیدنا عمر کی جو مشورہ دینے کی عادت تھی اس کی وجہ سے ہوئے اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا حضرت عمر کی عادت تھی مشورے دینے کی اور کبھی ان کے مشورے صحیح ہوتے تھے تو حضور قبول بھی کر لیتے تھے اور جب غلط ہوتے تھے حضور قبول نہیں کرتے تھے یہاں بالکل معاملہ ہی الگ ہوا آپ اتنے ناراض ہوئے وسلم میں اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرا کو یہ بشارت دی کہ یہ بشارت میری طرف سے سنا دو کہ جس نے ایک دفعہ سد دل سے کلمہ شہادت پڑھ لیا اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے دی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں جائے اور یہ میری جوتیاں بھی لے دو ثبوت کے طور پر کہ میں پروفٹ کی طرف سے آ رہا ہوں تو ر ابو ریانہ نے وہ جوتیاں اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن مبارک اور گلیوں میں شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ بھی کنواں پڑا وہ جنت میں جائے گا سہید را عمر آگے سے آگے عزر ابو ریانا کی بدقسمتی انہوں نے جناب ان کو سیدھا یہاں سے پکڑا اور کہا یہ کیا کر رہا ہے تو لوگوں کو امل سے دور کر رہے اور مارنے شروع کر دیا ان کا مجھے حضور میں بھیجا ہے ان کا میں پہلے حضور سے جا کے فیصلہ کرواؤں گا حضور نے بھیجا بھی ہے کہ تو خود ہی آ گیا تو مارتے ہوئے حضود اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے تو نبی فرمایا اس کو نہ مارو یہ میری اجازت سے کیا تھا <تصف> رسول اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ بات ہم <تصف> عام کریں گے تو لوگ تو پھر عمل کر ہی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ٹھیک ہے تو لوگوں کو عمل کرنے دے تو یعنی اس کو عام نہ کرو اس طرح لیکن ظاہر ہے تو آ کتابوں میں لیکن اس کی بنیاد پر وہ ہمیں نظر آ رہا ہے آج مسلمانوں میں وہ سارا فتنہ. ایک دفعہ کلمہ جو بھی ہے ایک پھیرا لگے گا دو پھر جانا ہے ایک پھیڑا لگے یا دوزن کا الٹیمیٹلی جنت میں چلے ہی جائیں گے یہ جو والا جو غلط حقیقہ حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اللہ کی رحمت کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی تھی اس میں یہ نہیں تھا وہ بات بالکل ٹھیک تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کا یہاں مشورہ قبول کر لیا اسی طریقے سے ایک اور مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملتی ہے جو اہل تشیعوں کے ہاں بھی موجود ہے متفق علیہ سے سلح دیبیا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شرائط کے تحت سلح کر لی جو بظاہر جو ہیں وہ ایسی تھی کہ دب کے صلاح کی تو سیدنا عمر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ریکویسٹ کی یا یارس وسلم کیا ہم حق پر نہیں آپ نے فرمایا ہاتھ پہ ہیں کیا ہمارے قتال کرنے والے لوگ اور شہید ہونے والے لوگ جنت میں نہیں ہیں فرمایا جنت میں ہیں کیا ہمارے محالفین روزت میں نہیں جائیں گے فرمایا جائیں گے اس طرح کا بھی باتیں ہوئی ان کا یارس وسلم ہم نیچے لاتے کچھ صلاح کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر میں اللہ کا رسول ہوں یعنی وحی کے بغیر نہیں فیصلہ کرتا سیدنا عمر کی تسلی نہیں ہو رہی پھر وہ صدیق کے پاس چڑھیں گے اب عمر سے بھی اوپر کی ایک چیز تھی نا وہ سہیدنا وبکر کی مبارک صاحب تھی الحمدللہ اور وہ اہل تھے کہ عمر کو لیڈ کرتے یہی باتیں کی حضرت ادھر اب بکرسدیق سے اور کہا یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ صلح دھپ کے کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی مسلمان ہو کر ادھر آ تو واپس کر دیں گے ہماری طرف سے کوئی گیا تو واپس نہیں کریں گے سیدہ بسدیق نے پھر ڈانٹا ان کا عمر ہوش کر وہ اللہ کے رسول ہے پھر حضرت عمر کہتے ہیں پوری زندگی شرمندہ رہا کہ میں نے حضور کے ساتھ کتنی ضرورت والی بات کی اب یہاں حضور نے ان کا مشورہ نہیں مانا غلط مشورہ تھا اور اللہ تعالی نے پھر آیت سورہ الفتح کی پہلی آیت ہی نازل کر لی فتح فتح مبینہ سلاح دیبیا کے موقع پر یہ آیت نازل کر دی کہ ہم نے آپ کو فتح دے دی ہے جو حضرت عمر کو اس وقت سمجھ نہیں آئی وہ فتح کیا تھی پھر حضرت عمر کو حضور نے بلا کر یہ آیت پڑھ کے سنائی دیکھو حضور نے اللہ تعال نے مجھ پہ یہ ع نازل کی ہے کہ کھلی فتحرما دیے کھلی فتحفروں نے ایز پاور ایکسیپٹ کر لیا مسلمانوں کو اس سے پہلے تو رگڑا لگانے کے لیے آگے سے بدر میں بھی عہد میں بھی خندق میں بھی یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے بجائے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے ایک ٹرک ایک معاہدہ کر لیا کہ آپ لوگ اس دفعہ تو واپس چلے جائیے اگلی دفعہ آ کے آپ بغیر ہتھیار کے جو ہے وہ حاج و حمرہ کے لیے آ سکتے ہیں تو یہ مسلمانوں کو ایز پاور تسلیم کر لی یہ فتح تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوری سنا دی تھی کہ اب تم کافروں پر حملہ کرو گے فتح مکہ ہی ہونے ہوگی اب اب یہ ان کی ہمت نہیں کے دوبارہ آئے اور وہی ہوا کہ چھ ہجری میں سلح ادیبیا ہوئی سات ہجری میں غزبہ خیبر ہوا آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہو گیا اور اس کے بعد نو اجری میں غزبہ تبو کے بعد ٹوٹل ریولوشن عرب کے اندر الحمدللہ للہ تو یہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غلطی اور یہاں سے علی سے بھی یہ غلطی ہوئی سہی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے متفل عدیث ہے آپ وہ کافر کہنے لگے ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے آپ نے یہ معاہدہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ اس کو لکھیں محمد بن عبداللہ کی طرف سے معاہدہ ہم تو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو آپ سے لڑائی نہ کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ علی میرا نام مٹا کر تو محمد بن عبداللہ اللہ لکھ دو ان کو کہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا ایمان والی حیرت جاگر اٹھی کہ میں کیوں مٹاؤں میں تو رسول مانتا ہوں لیکن بات وہی وہ ہے کہ حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا چاہے محبت تھی لیکن حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر اس معاملے میں ناراض بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں ہے پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو جو کاٹا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھوا دیا تو یہ معاملات جو ہیں صحابہ اکرام اور امردوان کے ساتھ لگے رہے ہیں. پھر ایک بہت بڑا واقعہ بہت بڑا واقعہ بہت بڑا واقعہ انبلیویبل وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سعید رہا عمر نے تلوار نکال دی اور کہا کہ جو کہ دور بہت ہو گئے میں اس پہ گاٹا اتار دوں گا قتل کر دوں گا اس کو پھر. پھر ان سے اس دی گلتی اب ساب کرام کا جھرمٹ لگا حضرت عمر کے گر کتنے میں صحیح رواں بکس دیجرا عائشہ میں داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک موت آپ کو آنی تھی اس کے بعد تو اب آپ کی ابدی زندگی ہے برسگی حیات شروع اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی اور پھر مسجد میں آئے اور دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ گرجم گٹا لگا ہے آپ نے سیدنا عمر کا کندھا پکڑا ہوا کیا عمر ہوش کر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی است نہیں مل. لیکن حضرت عمر سونے نہیں رہے تو سعید نو بکر صدیق سیدھا مسجد نبی میں ممبر پر چڑھے یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں سارے میں جو پڑھ رہا ہوں اور کہا عمر کو اس کے حال پر چھوڑ دو اب سیدنا سعیدہ بکرسدیق کا ظاہر روب اتنا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم میں آتا ہے میں آگے بیان بھی کر دوں گا اپنی زندگی میں ہی مسلح امامت پر سیدنا نام بکر کو کھڑا کر دیا تھا تو رابی کہتے ہیں خدا کی قسم سب لوگ عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے عمر اکیلے رہ گئے پھر سعید نام بکرسیک رضی اللہ نے بڑا سخت جملہ بولا بہت تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی پھر خالی یہ نہیں کہ اپنا فتوا سنایا ہے پھر پرانے پاس سوریہ عل مران کی آیت پڑی 144 نمبر مما محمد اللہ رسول خود حلط من قبل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول اور اس سے پہلے بھی کئی رسول گزرے کیا یہ فوت ہو جائیں یہ جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے تم نے ہمارے نبی پر احسان کیا کرما پڑھ کے اور جو الٹے قدم نہیں پھرے گا ہم اس کو جزا دیں گے یہ تمہارا اپنے اوپر احسان ہے ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں ہے ایمان لانے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے یہ زبردستی کا دین ہے کنوکشن والا ایمان ہے اپنی مرضی سے تم نے قبول کیا پھر آیت پڑی سرحمر کی ان میتون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو بھی موت آنی ہے اور ان کافروں کو بھی موت آنی ہے یہ آیت بھی پڑی وہاں صحابہ رام علی امردوان کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑی تو صحابہ کرام کو یہ یقین آ کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور پھر کئی دن تک یہ حالت تھی کوئی صحابی دوسرے صحابی کو ملتا تو یہی آیت سناتا تھا وما محمد الا رسول قد خلط من قبل رسول صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ آیت جو ہے اس وقت بھول گئی تھی ہمارے ہوش ہی اڑ گئے تھے حضور کی وفاق کے غم کی وجہ سے لیکن ابو بکر کو یاد تھی ہمیں واقعی یہ غزل ہے پر نازل ہوئی تھی جب حضور کی شہادت کی افواہ پھیلی تھی اور اپلائی کہاں پر ہونی تھی اور سیدنا عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں اللہ کی قسم جب ابو بکر کے منہ سے میں نے یہ آئے سنی تو میرے قدم میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سک رہے تھے دھرم سے گر پڑے ہاتھ سے تلوار بھی چھوڑ وہ اندھے مقلد نہیں تھے کہ قرآن جی سن کے بکے نہیں نہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں نہیں آیت سنی فوراً سمے نامہ کر دیا یہ ہے فرق صحابی میں اور عام امتی میں صحابی کو جب بھی کتابوں سنت کی بات پتا کر لیں فوراً سونا اور مانا عطا اختیار کر لی حضرت عمر کہتے ہیں میری یہی میں کہتا ہوں جو ہلاک ہوا دلیل سے الگ ہوا جو سورج پھال کی آیت ہے دلیل سے الگ ہو گئے نا جی جو کسی کو نزدیک نہیں لگتے رہے سے اپنا بھی وزن نہیں اٹھا سکے تو یہ ہے امام کہ آیت سنی اور فوراً سرینڈر کر دیا الحمدللہ تو حدیث کرتا میں یہ بات بھی ہم نے یہاں پر جو ہے وہ پڑھی کہ صحابہ کرام کے جھگڑے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ لیکن لیکن لیکن یہ حضور کی ناراضگی وقتی تھی بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی بھی ہو گئے اور اس کا ثبوت صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 680 اور صحیح مسلم میں 944 حضور اپنی وفات والے دن یہ وفات سے چار دن پہلے کا واقعہ کیونکہ جمعرات کا دن تھا نا جمعرات کے بعد جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار پھر سوموار سوموار والے دن آپ کی وفات ہوئی ہے اس دن آبد السلم صحابہ سے خوش تھے اصل مسئلہ کیا تھا کہ آپ کیا کروانا چاہتے تھے وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ بتا دوں گا بلکہ اشارہ میں یہیں پر وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فوت ہوئے بخاری اور مسلم کا حوالہ میں نے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک گجرے سے پردہ ہٹایا لوگ فجر کی نماز میں سیدنا انہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ تین دن سے ہمیں حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی قریب تھا کہ جب یہ پردہ ہٹنے کی آواز آئی ظاہر وہ کھجور کے پتوں کا پردہ تھا قریب تھا کہ ہم حضور کی زیارت کی خوشی میں ازمائش میں پڑھ کے اپنی نماز ہی توڑ دیتے لیکن حضور نے جب ہماری حالت دیکھی تو ہمیں کہا کہ اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس معاملے پر خوش ہوئے کہ سیدنا وکر دی کے پیچھے سب کے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے اور انس مالک کہتے ہیں کہ اسی دن یہ سوار کا دن تھا اسی دن پھر چاش کے وقت نبی وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کرام کو سیدہ وکر کے پیچھے دیکھ کے سارا وہ جھگڑا ختم ہو گیا کوئی رائے نہیں رہی ان شاء جب آئے گا معاملہ تو میں اس کو ایڈریس بھی کر دوں گا پوائنٹ نمبر فور ہاں جراب جہاں تک سیدنا عمر کا یہ جملہ جو ہے اس حدیث میں حدیث قرطاس میں کہ ہس بنا کتاب اللہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے یہ پارشلی جملہ ان کا درست ہے مکمل طور پہ نہیں پارشلی یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی خلیفہ یہ کتاب ہے لیکن اس وقت روحانی خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی تھی اس وقت بات ہو رہی تھی حکومتی خلیفہ کی اس کانٹیکس میں تھی اس لیے میں نے کہا پارشلی ان کا یہ موقع درست ہے پارشلی غلط ہے ان کو سمجھنے میں وہ غلطی لگی بدنیتی نہیں تھی کہ ماض اللہ وہ کسی کو خلیفہ نہیں بننا دینا چاہتے تھے لیکن ان کو یہاں پر جو غلطی لگی وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی خلیفہ یہی کتاب اللہ ہے اس کانٹیکس میں یہ پانچ حدیثیں اور یہیں پر میں وزیر خون کی حدیث بھی ان بیان کر دوں گا پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل کے مطابق چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر سیدنا طلح رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ صحابی سے پوچھا جو چھیاسی ہجری میں حضور کی وفات کے پچہتر سال کے بعد فوت ہوئے کہ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈنائی کیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو نہیں بنایا البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی یعنی یہ روحانی خلیفہ قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ کتاب ہے دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو نو سو پچاس نمبر حدیث ہے حجت البدا کا جو خطبہ ہے حجت البدا کتاب الحج چیپٹر میں دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الباع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے شاد فرمایا اے لوگوں میں اپنے بات میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی کمراہ نہیں ہوگی اور وہ اللہ کی کتاب ہے وہ جو سنت والے الفاظ ہیں نا وہ صحیح مسلم میں نہیں وہ بڑی مشکل سے کھینچ تان کے حسن درجے کی روایت ہے المستر للحاکم کے اندر انٹرنیشنل لمبی کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر یہ کتاب السنت اور, اور اس کی ضرورت کوئی نہیں ہمیں روایت کی کتاب اللہ کو ماننا سنت کو ماننا ہے اسی کتاب نے ہمیں کہا مئی رسول جس نے رسول اللہ کی اطاع کی اس نے اللہ کی اطار کی تو پرائمری حدیث جو صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم میں موجود ہے میں نے بیان کی اس میں خلیفہ ہے یہ کتاب روحانی خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسری حدیث غدیر خم یہ وہ حدیث ہے جو ابھی جشن غدیر خم بھی منایا جا رہا تھا پچھلے ہفتے سترہ ذوالہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینہ آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور یہ حدیث غدیر خم کی حدیث اتفاقی اور اجماعی حدیث ہے اہل سنت اور اہل تشہیوں کے ہاں صحیح مسلم میں اوپر تلے سیدنا علی کے فضائل والے چیپٹر میں چار حدیثیں ہیں چھ ہزار دو سو پچیس چھ ہزار دو سو چھبیس چھ ہزار دو سو ستائیس یہ غدیر خم کی حدیث جامعہ ترمزی میں بھی سلم ماجہ میں بھی مسند امام احمد میں اور بڑی کتابوں میں موجود ہے صحیح مسلم کے الفاظ میں یہاں پر پڑھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا مکے سے مدینے آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ڈھائی مہینے پہلے حجرت الوداع کے بھی بات کا یہ خطبہ ہے بڑا امپورٹنٹ خطبہ اور الفاظ یہ ایسے کنکلوڈنگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں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 یہ سورہ سر علران میں آیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پھر کباریت میں مت بٹو یہ ہے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی پھر زید بن نظم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار ابھارتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب روحانی کی ریفا ظاہر ہے پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیگ کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیگ کے معامل میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت اہل بید کے ساتھ برا شروع کرے گی سہذا جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتیاں کی یا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کیا ڈائریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا اس نے جس کے حکم سے یزید ابن معافیا ہم کسی سے کوئی محبت نہیں کرتے ہم ان تمام فاسقین کا معاملہ اللہ کے سپوٹ کرتے ہیں ہم الحمد اہل بید کے ساتھ محبت کرتے ہیں الحمدللہ تو یہ ہے وہ وزیر خم کی حدیث اور اس میں باقی الفاظ جو باقی کتابوں میں صحیح صنعت کے ساتھ ہیں وہ بھی میں بتا دوں جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو تیرہ نمبر حدیث ہے اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مولا میں اس کا مولا علی مولا سے مراد جگریہ اور پوری ایکسپلینیشن جو ہے وہ پہلے تین سو سال میں کتاب لکھی گئی کتاب السنہ امام ابو بکر بن آسم المتوفہ دو سو ستاسی ہجری اور مشر الاثار امام صحابی کی جو کتاب ہے المتوفہ تین سو اکیس ہجری وہ دونوں لے کر آئے کہ اسی موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ یوں بلند کیا صحابہ کے سامنے اور کہا کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور پھر آپ نے یہ گفتگو کرنے سے پہلے وہ آیت پڑھی سورہ الحضاب کی سے کلیئر گیا کہ مولا مشکل کچھ نہیں دلی محبوب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں کرتے مجھے اپنی جانوں مال سے پڑھ کر عزیز نہیں سمجھتے تمام نے کہا بلایا رسول اللہ پھر فرمایا من کن تو مولا, مولا من کن تو مولا ہوں مولا تو جس کا پھر جگری یار میں ہوں پھر میرے ساتھ جاری لگانی ہے تو مولانا علی کے ساتھ بھی جاری لگانی ہے اور یہ کس کو حضور نے کہا غدیر خوم پر اگر یہی جملہ آج حجرت الوداع پر بولتے بول سکتے تھے لہذا اہل تشہیوں کا یہ جو موقف ہے کہ یہاں پر نبی وسلم نے سعید علی کو اپنا وسیع بنا دیا تھا یہ بالکل فضول ہے اور میں آج اس ویڈیو کے بحاق پر دنیا کے تمام اہل سنت کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے اصول محدثین پر ایک کتاب دکھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی نیم اپنے بعد سعید بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا ہو. یہ تو صحابہ کا اجماع ہوا تھا نہیں ہے اسی طریقے سے اہل تشہیوں کو بھی یہ چیلنج ہے اور میں کئی دفعہ دے چکا ہوں اپنے اصول محدثین پر ایک حدیث ثابت کرتے کہ غدیر خون پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے میرا نائب ہوگا وہ یہ ان کے یہاں نہیں ملتا وہ کہتے نہیں اشارے ملتے ہیں اشارے تو ادھر بھی بڑے ہیں سیدنا دہاں کے لیے بھی سیدنا علی کے لیے بھی اشاروں کے نہیں انگوس حدیث دکھائے غیر مبہم وہ ان کے پاس بھی کوئی نہیں موجود تو یہ غزیر خون پر اصل میں مسئلہ کیا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرنی ہوتی ہے حضرت پر کرتے جو حضرت البدا کی جامعہ ترمیزی کی حدیث ہے کہ قرآن اور رہے بیت وہ والی روایت دئیپ ہے جو صحیح سرد کے ساتھ ہے وہ غزیر خون کی صحیح مسلم میں غدیر خون پر ہے اں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید علی کے لیے اتنا پروٹوکول کیوں دیا اس کی ایک وجہ تھی کہ یہاں پر صرف اہل مدینہ اور اہل شام رہ گئے تھے خون پہ باقی سب لوگ تو جا چکے تھے حاج سے واپسی پر یا مدینے والے لوگ تھے یا جنہوں نے شام جانا تھا وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی جا چکی تھی کہ انہی شامیوں نے جنگ طفین میں مولا علی کے خلاف کھڑے ہونے تو حضور ان کو ڈرا رہے تھے یہ حرکت نہ کرنا انہیں شامیوں نے مولاؤ صاحب کو بھی شہید کرنا تھا. فرمایا میں اہل بیگ کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں یہ نہیں کہا اہل بیگ کو پکڑنا پکڑنا کتاب اللہ کو ہے یہ روحانی خلیفہ اہل بیگ کے معاملے میں ڈراتا ہوں انہی شامیوں نے کام کرتا ہوں اور مدینے والوں کو کیوں کہ مدینے میں پھر بعض لوگ سیدنا عبداللہ بن عمر اور باقی لوگ بچارے اپنی شرافت میں اس وقت نیوٹرل ہو گئے کہ نہیں جی یہ صحابہ کی جنگوں میں نہیں پڑھنی چاہیے یہ تو اسی طرح کیسے ہے کسی گھر میں چور گھسائیں اور باہر سے بندہ آ کے کہ جی, آپ چور کے ساتھ معاہدہ کر لو آدھا دا مال کر لو نہیں اس مالک مقام کا ساتھ دیا ہے اور پھر دیکھیں جن جن لوگوں نے مولا علی کا اس وقت ساتھ نہیں دیا اسی بنئی بنو امیہ کے ہاتھوں وہ قتل ہوئے ہیں نعمان ابن بشید جو کوفے کے گورنر تھے وہ بھی قتل ہوئے بنو امیہ کے ہاتھوں عبداللہ بن عمر بھی قتل ہوئے بنو امیہ کے ہاتھوں صحیح بخاری میں موجود ہے اجاز ابن یوسف نے زیر آلوز جو ہے خنجر جو ہے وہ نیزہ جو ہے حاج کی حالت میں ان کے پاؤں میں کھوایا تھا اسی سے وہ شہید ہوئے اور ابن عمر پھر روتے تھے آخری وقت میں کہ مجھے علی کا ساتھ اس وقت دینا چاہیے تھا اور علی جو روتے تھے کہ یہ ملوکیت بن جائے گی صحیح روتے تھے لیکن بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ اسلام جو ہے پھر ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑا کہ آج تک اس ملوکیت کی لانت سے چھٹکارا ممکن نہیں ہو سکا ایسی غلط پٹری پہ امت یہ چڑھ گئی تو یہ معاملہ تھا اس وقت جو سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور اس میں چوتھی حدیث خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھ لیں کہ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص بات دی تھی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب کسی نے آپ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص چیز دی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں دی جو باقیوں کو نہ بتائی ہو ہاں مگر یہ میرے پاس ایک صحیفہ ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہیں وہ انہوں نے اپنے تلوار کی میان میں سے نکالا اور اس میں لکھا ہے کہ مسلمان کے مسلمان کو کافر کے قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیے دی جائے گی کہ ساس نہیں کیا جائے گا اور قیدیوں کیا, کیا کام ہے کیونکہ سیدنہ علی نے ہی امت کا امام بننا تھا کہ مسلمانوں میں جب جنگیں ہونی تھیں تو سیدرنہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہی اقامات کی ضرورت تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ان کو اور دوسری دید بہاری اور مسلم میں اس میں الفاظ ہیں کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جس نے اہل مدیدہ کو ڈرایا اور دھمکایا یا مدینہ میں بدعت کو جاری کیا اور کسی بدتی کو پناہ دی اس پر اللہ کی لانت اللہ کی فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور یہی ہوا واقعہ حرام یزید نے جو کچھ کیا مدینہ کے ساتھ ہم اس پر لانت نہیں بھیجتے بقول احمد بن ہمبل وہ کہتے ہیں وہ خود ہی لانت کا مستحق ہو گیا اور ابن جوزی کی کتاب جو ہم نے رکھ دی ہے یزید کی شخصیت امام ابن جوزی البتوفا پاکستان میں ہجری ان کی نظر میں اہل سنت پال ڈاٹ کام پر رکھتی ہے اس میں احمد بن حمل کا ایک بال موجود ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے لالت بھیجنے کی میں کسی مسلمان پر لعنت نہیں کرتا وہ خود ہی لانت کا مستحق ہوا کیونکہ سورہ محمد کے اندر یہ موجود ہے جو لوگ اگر رشتے ناحق قطع کرتے ہیں اور فساد فی الارض کرتے ہیں اللہ کی لعنت ان پر ہوتی ہے اور یہ یزید نے کیا تو تو یہ سارے معاملات ہیں بھائیو اس بات کو سمجھ لیں ایک اور جملہ سید علی نے پھر بول دیا ساتھ ہاں جو قرآن کا فارم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جو دیتا ہے وہ اس کا حصہ ہے یعنی یہ قرآن ہی روحانی کلیف اور وہ فارم اس وقت صحابہ کو تھا قیامت تک کے لیے وہ فارم انکریز ہوتا جا رہا ہے آج جو سائنٹفک فیکٹس قرآن کے سامنے آئے ہیں وہ صحابہ کرام کو تو نہیں پتہ بیسویں صدی کی وجہ سے اس میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے ہو اللہ ان دا لائٹ آف لیٹ اللہ کون ہے جدید سائنسی تحقیق اور حقائق روشنی میں اس میں تمام باتیں بتائیے کہ قرآن کے جو یہ ایک ہزار کے قریب آیات جو سائنٹفک فیکٹس اور فزیکل فینومینا آف نیچر پہ ہیں وہ تو آج ایکسپلور ہو رہے ہیں وہ ہر مسلمان کا حصہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرمائے گا اب پانچویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق متافکن حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خلیفہ ڈکلیئر کیا ہے روحانی اس کتاب کو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق متافکن حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی ہے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 جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات کہی کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ اور یہ پرڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہوں گے اس قرآن موڑ سے الحمد للہ اور اس میں میری پوری گفتگو ہے یوم عرفات 1432 ہجری میں میں نے دی تھی مسئلہ نمبر 54 کے نام سے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی پر ریسرچ پیپر نمبر 4 بھی ہے 50 آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ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 امت جو ہے وہ اکٹھی ہے لہذا اب اسی بات کی طرف آئیے کہ سیدنا عمر کی یہ بات پارشلی تو درست ہے کہ روحانی خلیفہ یہ کتاب ہے حسب نہ کتاب اللہ جو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک تھا لیکن وہاں پر بات اصل میں روحانی خلیفہ کی نہیں ہو رہی تھی ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے آپ نے اتنی محنت سے مدینے کی ریاست قائم کی تھی اور ایک بندے نے جب اتنی محنت کی ہو اپنی وفات کے دنوں میں اس کو یہ ٹینشن تو ہوتی ہے کہ میرے پاس اس ریاست کا کیا بنے گا اس کو اس طریقے سے تو نہیں چھوڑ جانا تو اس وقت حکومتی خلیفہ کی ہی بات ہو رہی تھی یہ بالکل لیم ایکسکیوز ہے جو بعض اہل سندر نے دی ہے بہت کم لوگوں نے کہ جی وہ تو روحانی خلیفہ کی بات ہو رہی تھی نہیں یہ حکومتی خلیفہ اور بخاری اور مسلم میں الحمدللہ اس کا اشارہ بھی ملتا ہے یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے الحمدللہ یہ معاملے کو بالکل کھول کر سامنے کر دے گی کہ یہ حکومتی خلیفہ کی بات ہو رہی تھی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چیپٹر کا نام ہی ہے اپنا خلیفہ کرنے کا بیان امام بخاری کا فارم دے گی. انٹرنیشنل امری کے مطابق سات ہزار دو سو سترہ اور صحیح مسلم انٹرنیشنل امری کے مطابق چھ ہزار ایک سو اکاسی کتاب الاحکام چیپٹر میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی نہا کہتی ہیں یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے کہتی ہیں کہ میرا سر جو ہے وہ سخت درد کر رہا تھا تو میں نے کہا ہائے میرا سر ہائے میرا سر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مزاح فرماتے ہوئے کہا کہ عائشہ اگر تم اسی بیماری میں مر گئی نا تو میں تمہارا جاندہ بھی پڑھاؤں گا تمہارے لیے دعائیں مفرت کروں گا اب حضرت عائشہ ظاہر میاں بیوی بی کا ریلیشن تھا وہ آگے سے تھے تاپری ان کا ہاں ہاں جتنا دیں گے مجھے پھر آپ کسی اور عورت کے ساتھ شادی کر لیں گے یہی آپ چاہتے ہیں نا اللہ کی قسم آپ چاہتے ہیں میں مر جاؤں اور جان چھوٹ جائیں یہ مزاح کے طور پر میاں بیوی بی کے درمیان یہ باتیں ہوتی ہیں تو نبی السلم میں فرمائن نہیں ایسی بات نہیں ہے میں بھی اپنے سر میں درد محسوس کر رہا ہوں یعنی ابھی حضوف اسلم کی بیماری شروع نہیں ہوئی تھی یہ جسٹ بالکل شروع ہوئی یہ جو ہائی جمرات کا دن ہے کرتاس والا معاملہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے کیونکہ اس میں تو بعد حضور کی بیماری شدت اختیار کر گئی اس میں ہے کہ جس وہ بیماری شروع ہوئی تو اے عائشہ میرا بھی سر درد کر رہا ہے اور میں نے ارادہ کیا کہ میں تیرے بھائی کو بلاؤں یعنی کہ ابو بکر صدیق کے بیٹے کو اور ابو بکر کو بھی بلاؤں اور میں ان کو لکھ دوں مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد کوئی مانگنے والا اس چیز کو مانگے گا پھر میں نے سوچا کہ کوئی مانگنے والا مانگے گا بھی تو انشاءاللہ میری امت اور اللہ تبارک و تعالی ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے اللہ تعالی وہ مانگنے والے کو خود ہی دفاع کر دے گا وہ میری امت کو ابو بکر پر جمع کر دے گا اب اس وقت یہ بات نہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے وہ کانٹیکٹ وہی چل رہا ہے وفات کے دن قریب ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بات چل رہی ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور وہ ماننے والا کون ہے وہ سیدنا سعد بل ابادا وہ آگے حدیث میں آ بھی جائے گا بخاری جنہوں نے بکر صدیق کی بیعت نہیں کی تھی لیکن بھبی اللہ تعالیٰ نے خلافت اور ملوکیت میں یہی فرق ہے سیدنا بکر صدیق کی بیعت نہیں کی نہیں گاٹے پہ تلوار چلائی گئی بیعت کر سیدنا عثمان شہید ہو گئے ظلمن ایک اشارے پر تکہ بوٹی ہو جاتی اس باغی گروہ لیکن یہی تو فرق ہے خلافت اور ملوکیت میں سیدنا را عثمان سمجھتے تھے کہ ان کا جو پروٹیسٹ ہے میرے خلاف وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اس درجے تک نہیں ان کو جانا چاہیے تھا ظاہرہ سیدنا عمر سے سیدنا عثمان سے بعض اس کا آدھی غلطیاں ایسی ہوئی کہ صحابہ ان کے خلاف ہوئے یہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتائیں گے لیکن سیدنا عثمان خلیفہ راشد تھے ملے پودے تو کرو بی جتنا بعد میں سعید بخاری میں نے بیان کیا میرا پورا لیکچر مسئلہ نمبر اکسٹھ جو ہے زندگی میں بہت لی گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی زور پر کہ جزیر کی بات کی جائے میرے مرنے کے بعد آپ کے سامنے ملوکیت اور خلافت کا یہی فرق ہوتا ہے تو ان شاء اللہ وہ جب حدیث آئے گی تو میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا تو یہ وہ کانٹیکٹ تھا جو آبدسلام چاہتے تھے اور الحمد للہ اسی لیے سعید بخاری اور مسلم کی جو حدیث میں پہلے بیان کر چکا جب فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات والے دن آئے ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ اس کے پیچھے سارے نماز پڑھ رہے ہیں حضور بڑے خوش ح واپس چلے گئے لہذا حضور سے وہ جو ناراضگی تھی کرتاس کے موقع پر وہ اللہ تعالی نے خود ہی دور فرما دی الحمدللہ لہذا اس کے تحت میں سمجھتا ہوں بالکل کلیئر کٹ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رام سے خوشی کی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے اللہ کی جنتوں کی طرف اب پوائنٹ نمبر 5 اس کا آخری پوائنٹ حدیث کرتاس کا اہلتشیوں کا یہ جو الزام ہے کہ سیدنا عمر کو معذ اللہ کوئی بگس تھا سیدنا علی سے اس لیے انہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ وہ حضرت علی کے لیے خلافت لکھوانا چاہتے تھے تو لکھنے نہیں دی حضرت عمر نے یہ بات بالکل غلط ہے سیدنا عمر کے ذہن میں کہیں ایسی بات نہیں تھی اور ان اللہ تعالی اس کا جواب میں جو ہے وہ الحمد علمی دلائل کے ساتھ دوں گا جو میں نے اہل تشید کی مجلس میں کھڑے ہو کر ایک بندے کو جو پاکستان لیول کا ان کا بہت بڑا محدث ہے اس کو میں نے اس معاملے میں میں چپ کروا دیا تھا سیشن میں. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ اہل تشہیوں کی کتابوں میں کیا ملتا ہے کہ جب سیدنا عمر فارن ٹورز پہ اللہ کرتے تھے ایران فتح ہوا تو ایران گئے مدینہ شریف چھوڑ کر کتنے مہینوں کا سفر تھا جہاز پر تو نہیں گئے تھے پھر شام بھی گئے اتنی دور تو یہ بتائیے مدینے میں سیدنا اللہ اپنا خلیفہ کس کو بنا کر جاتے تھے تو کہنے لگے مولا علی کو میں نے کہا سنت کی کتابے میں یہی بتاتی ہیں آپ کی کتابے میں یہی کہتی ہیں میں نے کہا اگر اس دوران سعید عمر شہید ہو جاتے تو خلیفہ کون ہوتا مولا علی ہوتے تو ہوتا بک کسی اور کو بنا کے جاتے اور مولا علی کو کیوں بنا کے جاتے تھے اس کی وجہ تھی کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے غزب تبوک پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے اپنی مبارک زندگی میں مدینہ شریف پر کہ عورتوں اور بچوں کے پاس یہ ریزن تھی یہ تالاب بانا جڑتا ہے اس کا تو سیدنا عمر حضور کی سنت سے عمل کرتے تھے کہ مولا علی کو حضور بنا کے کہتے ہیں میں بھی مولا علی کو بنا کر جاؤں اور وہی حضور نے فرمایا تھا اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی علیہ موسا السلام موسال ساتھ یہ دیکھیں کس طریقے سے کڑیاں الحمدللہ جڑی ہوتی ہیں اچھا حتیہ کے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین نمبر حدیث ہے کہ سیدانا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا اٹھائیس زرجہ تیئیس ہجری میں اور جکم محرم چوبیس ہجری میں ان کی شہادت ہوئی اس زخم کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی سختی سے فرمایا کہ میں ان چھ بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں مانتا تا ہم مولا علی کا لی یا تیزر نے علی عثمان طلحہ زبید نبی وکاس اور عبد الرحمان بن اوف ان چھ سے باہر خلیفہ کو نہ چننا یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کم از کم سیدنا علی اور عثمان کو ایک درجے پر مانتے تھے یہ جو بات میں علی سنت میں ہے کہ حضرت عثمان افضل ہے یا علی افضل ہے یہ کنٹروورشل بات ہے سیدنا عمر ان کو برابر کے لیول کا سمجھتے تھے اسی لیے انہوں نے کسی ایک کو نامزد نہیں کیا اگر اس معاملے میں بھی تسلی نہ ہو تو اب جناب علمی جواب جو پھکی فلسفی کی لینگویج میں جس کو لاجک کہتے ہیں پھکی کے بغیر یقین کریں عالمہ درست نہیں ہوتا اور یہ کوئی سخت لفظ نہیں ہے پنجابی میں لفظ استعمال ہوتا ہے یہ مزہ کے طور پر میں استعمال کر کروں کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں <تصفح> وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ غزب خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے ہاتھ جھنڈا دیا تھا یہ ہم پہلے سن چکے اور صحیح مسلم میں ہی ایک ترک اسی حدیث کا ہے انٹرنیٹ نمبرنگ کے مطابق چار ہزار چھ سو اٹھہتر صحیح مسلم میں کہ جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو سیدنا علی کے ہاتھ جب جھنڈا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں میدان میں اترے تو سامنے سے مرہب آیا آج چند پیدا قیدم کہتے ہیں حضرت علی نے تو شکست تھی مرحب کو تو علی نے نہیں قتل کیا کسی اور نے کیا تھا اور مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے نمبر بھی میں نے بتا دیا آپ کو یعنی کسی کا اگر الٹا گر لگ جائے تو دیکھیں کیسا بدبخت ہوتا جاتا ہے اور الحمد ہوگا ظاہر ہے منافی کی علی تھے نفرت رکھے گا مومن تو محبت کرے گا صحیح مسلم کی حدیث آپ سن چکے تو مذہب سامنے آیا اس نے پہلے کچھ صحابہ کو شہید بھی کر دیا بہت بڑا بہادر تھا وہ کوئی اس سے لڑ نہیں سکتا تھا تو مذہب کے اشار سے مسلم میں موجود ہے اس نے کہا کہ میں آزار بند ہوں اور جب لڑائی جو ہے گرم ہو جاتی ہے اس وقت میں بڑا آزمودہ ہوں میرے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا تو یہاں سے سعود علی پھر آئے انہوں نے بھی تلوار اٹھائی اور پھر اشار پڑے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے یعنی شیر اور میں شیر کی طرح آہستہ کی آواز کے ساتھ اپنے دشمن پر حملہ کرتا ہوں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں اور ایک ہی بار میں مرب کے دو ٹکڑے کر ہے اور ادھر سے جو ہے وہ سارا کانفیڈنس یہودیوں کا جو کئی ہفتے سے مسلمانوں کو پیدر پیشکست ہو رہی تھی اور وہ غزل خیبر میں فتح نہیں ہو رہی تھی فور ان کا کانفیڈنس لوز ہو گیا یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں پر اللہ تعالی نے فتح دی الحمد تو بھائی جو مولا علی اتنے بہادر ہوں کہ جو بہادر عرب کا مرحب کسی کے قابو نہ آتا ہو اس کو بولا علی جو ہے وہ قابو کر لیں یہ ہے وہ پھکی اس کے سامنے ابو بکر عمر کیا شاید ہے وہ زبردستی سلوار لے کر کھڑے ہوتے اور کہتے ابو بکر اوے عمر دکھائیں اہل تشیعوں کی کتاب سے کوئی دکھا دے یہ روایت سعید صنعت کے ساتھ اہل سنت کی تو چھوڑ دیں کہ کبھی انہوں نے کہا کہ ابو بکر عمر یہ کہتے تقیہ کر لیا تھا اور تقیہ شیئر تو نہیں کرے گا نا گدڑ کرے گا سامنے آتے اور کہتے کہ کرو میرے حوالے خلافت اور زیادہ زیادہ کیا ہوتا مولا حسین کی طرح شہید ہو جاتے انہوں نے نہیں نہ کمپرومائز کیا ملوکیت کے ساتھ شہید ہو گئے حضرت علی بھی شہید ہو جاتے آپ بتائیں کہ حضرت علی صحیح تھے یا مولا حسین ٹھیک تھے تو اس کا اپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ مولا علی بھی ٹھیک تھے مولا حسین بھی ٹھیک تھے وہاں پر یہی بنتا تھا کہ پروٹیسٹ کیا جائے پیسو رجسٹرس کی جائے کربلا میں یہاں پر یہی بنتا تھا کہ علی اللہ تعالیٰ نے ان کو کر لیا اور وہ میری کنکلوڈنگ گفتگو میں وہ بات آ بھی جائے گی تو یہ ہوگی علمی الحمد للہ اس اعتبار سے ہمارا جواب جو اس کانٹیکس میں مکمل ہوا اب یہاں پر ایک بڑی خطرناک چیز ہے جس کو سمجھ لیجئے کہ امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ دو سو اکتالیس ہزری اپنی شعراف کی کتاب جو ہے فضائل صحابہ میں دو بڑی ڈینجرس روایتیں لے کر آئے ہیں موقوف حدیثیں سعید علی سے تعلیم حدیث سعید علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے ایک میری محبت میں گلوب کر کے جیسے رافضی اور ایک میرے بکز میں جیسے ناسبی اور خوارج اور یزیدی پارٹی خود یزید کو بھی ناسبی لکھا ہے امام زاہدی نے کہ وہ بھی ناسبی تھا اور دوسری روایت فضائل صحابہ میں ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ گرو دو نخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں گلوب کر کے ایگزیشن کر کے اور ایک میری نفرت میں ہمیں بچپن سے بتایا گیا یہ محبت میں گلوب کرنے والے تو یہ شیعہ ہے رافی ہے نفرت والے لوگ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے وہ اصل میں ہمارے اندر گزرے ہوئے سنت میں جو صحابہ کرام کے خام خاں کے جو ہے غلوق کے درجے میں آشکین صحابہ بنتے ہیں اور اس میں پھر کوئی لہذے نہیں کرتے ہم بھی الحمد صحابہ صحابۂ کرام کا ادب کرنے والے ہیں لیکن گلو کے درجے میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کوئی شخص نہیں ہے الحمدللہ تو وہ جو ہے وہ ناصبی گرو uh, ہے جو یہ کام کرتا ہے اب یہاں پر اب کچھ تخ باتیں ہیں بڑی حوصلے کے ساتھ سننی ہیں اور یہ حوصلہ لانے کے لیے بڑی ضروری چیز ہے اس وقت دروشی پڑھ لیا جاتا کہ یہ حوصلہ اس میں محمد اب جو میں کچھ 15 بیس منٹ میں یہ باتیں کرنے لگا یقین کریں میری نیت نہیں تھی یہ باتیں کرنے کی لیکن جب میں نے وہ لیکچر ریکارڈ کروایا حسینیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ مطلب نمبر 61 کے نام سے دو گھنٹہ اور بیس منٹ پچھلے اسی پچھلے سال عیسوی اعتبار سے 10 دس دسمبر 2011 کو اور اسی سال شروع میں اب محرم دوبارہ آنے والا ہے چودہ محرم الحرام چودہ سو تینتیس ہجری کو تو بڑے لوگوں کو تکلیف ہوئی اور مجھے بڑا ٹارچر کیا گیا سنت کی طرف سے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور دکھ کی بات ہے وہ لوگ جو لوگوں کو کہتے تھے کہ لوگوں کو یہ حدیثیں کیوں دیتا ہے علی اس نے نیٹ پہ حدیثیں چڑھا دی ہیں تو جاؤ بہاری اور مسلم کو جا کے گالیاں نکالو جس نے حدیثیں لکھی ہیں جس کو ہم پنجاب میں کہتے ہیں کہ چور چور دی مانو پہلے مارو میں نے تو بہاری مسلم سے حدیثیں کلیکٹ کی ہیں اگر یہ جرم ہے تو اس سے بڑے مجرم پھر اور مسلم جنہوں نے یہ لکھی ہیں ان کو رحمت اللہ اور میں اللہ یہ ظلم ہے تو اصل میں اندر ہوتی ہے اور فرقے کی جو لانت ہے وہ اڑے آ جاتی ہے اور یہ بات سن لیجئے سورت الانام کی آیت نمبر 159 بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لطم پیشے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں انما عمرهم ان کا معاملہ آپ کیجیے اللہ کے سکون یونپی ہوں بیما فالون پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن ان کے کرتوت بتا دے گا جی وہ جو کہتے ہیں کہ ہم پہلے بریلوی ہیں بعد میں مسلمان ہیں ہم پہلے جو بندی ہیں بعد میں مسلمان ہیں ہم پہلے اہل عدیض ہیں پھر بعد میں مسلمان ہیں اور یہاں ایک بندہ ایسا بیوقوف ہے جو کہتا ہے علیہ وسلم بھی اہل عدیش تھے اس کو کہا نبیجل مسلمان تھے مسلم تھے کہتے نہیں وہ اہل تھے مت ماری جائے نا کسی کی الٹا لگ جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ اللہ کیا منہ دکھائیں گے کیا منہ دکھائیں گے کسی کی وکالت کرتے کرتے مجھے واسف علی باتو صاحب کی بات یاد آ گئی اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو زیرو اسلام میں جب فرقہ شامل ہو جائے گا رزلٹ زیرو آئے گا یا اسلام بچ سکتا ہے یا فرقہ اور الحمدللہ میری عادت یہی ہے کہ اسلام بچے یہی ہماری خواہش ہے انشاءاللہ تعالی اللہ فرقے ختم ہو یہی خواہش ہے ہونے کوئی نہیں لیکن حضور اضوسل میں منع کیا تھا قرآن نے کہا وا تفیم البی حملہ جمعی وا یہ جو عدیسوں میں خبر آئی کہ تہتر بن جائیں گے اس کا یہ مطلب نہیں فرقے بناؤ ورنہ تو صحیح مسلم میں ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ ننگی نظر آئیں گی تو ہم لوگوں کو ننگا لباس بنانا شروع کر دیں یہ تو حضور نے ڈرایا تھا کہ فرقے بنیں گے بچنا قرآن میں آیا سنگو بحمل اللہ. یہ غیبی خبر دی تھی کہ اس نے سے بچنا ابرے فرقے بننے لالا بنا سارا لوگوں کو فرقہ تھا تو اس بات کو سمجھے خبر کو سمجھے یہ کی خبر تھی جس دجال کے بارے میں کہ یہ ایک نوسط ٹپکے کی یہ سرکے کی نوسط بھی ٹپکنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور سنت کو پکڑنے کی الحمدللہ تلقین فرمائی اور اہل کا احترام صاحب احترام علیہ کا احترام تو اب وہ تلخ حقیقت جس کو میں چاہتا ہوں اب ریکارڈنگ میں آ جائے مجھے جو ہے وہ سمجھے سولی پہ لٹکایا ہوا ایک سال سے اور میں یقین کرے تڑپ تڑپ کے یہ محرم کے مہینے کا انتظار کر رہا تھا کہ میں یہ بات اب ریکارڈ کرواؤں تاکہ قیامت تک کے لیے ان کے منہ قیامت تک کے لیے انشاءاللہ بند ہو جائیں جو لوگ فرقوں کی آڑ میں ان باتوں کو چھپاتے ہیں تو میں آج بالکل ننگی باتیں کروں گا جو آئی ہیں کوئی لحاظ نہیں کروں گا احترام اپنی جگہ لیکن یہ بات اپنی جگہ تو بھائیو یہ بالکل تلخ حقیقت ہے کہ اکتالیس ہجری میں جب سیدنا حسن نے صلح کر لی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تو اس میں کچھ شرائط رکھی گئی تھی جن میں سے پہلی شرط یہ تھی اہل سنت اہل تشیع دو کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ ماویہ تم اپنے مرنے کے بعد شیخین کی سنت پر عمل کرو گے شیخین کا راستہ نہیں چھوڑنا تمہیں اس کو خاندانی جاگیر نہیں بنانا ملوکیت نہ بنا دینا اس کو یہ پہلی شرط تھی وہی پوری صحیح بخاری کھول کے دیکھیں میں نے وہ بتائی ہے صحیح بخاری میں سورہ احکاب کی تفصیل والے چیپٹر میں کہ مرمان جب مدینے کا گورنر بنا حضرت معاویہ رضی اللہ تو ان کے دور میں اور مسجد نبی میں کہہ دیا کہ وہ امیر المومنین چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں مسلمانوں کے وسیع مفاد میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں اور ابو بکر کا بیٹا وہاں کھڑا ہو گیا اس نے کہا سیدھی طرح کہو تمہارا امیر المومنین یہ چاہتا ہے کہ کیسرو کسرہ کی یہ ادو نصارہ کی سنت کو زندہ کرے میں ابو بکر کا بیٹا ہوں مجھے خلیفہ بنایا اور پکڑو اس کو وہ تائشہ کے اجرے میں گھس گئے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اندر سے بولی جب اس نے کہا یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ آپ کی انٹرنیشنل امریک میں نے اس میں بتائی ہوئی ہے حسینیت اور عزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں یہ روایت پوری بتائی ہے یہ آج بیان نہیں کرنی تھی ضمن نگی دن میں یہ تو وہ کا بیٹا ہوا ہے جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی مروان کہنے لگا آئےت ایک اوٹ کر کر کے بے عزتی کرنی تھی کی یہ کس کی ضرورت ہے بنو میاں کی کہ یہ وہی ہے نا جو اپنے باپ کو کہتا ہے اور ماں کو کہتا ہے کہ تم مجھے خبر دیتے ہو کہ جب مر کے مٹی ہو جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا یہ تو بڑی دور کی باتیں تم کرتے ہو کافر کے بارے میں آئس نازل بھی پکڑ کے عزب بکر سیکھ کے بیٹے پہ عبد الرحمانکر سے چپ کر بکواس بند کر عالیہ ابھی بکر کے بارے میں کوئی آئس نازل نہیں قرآن میں سوائے سورہ نور میں جو میرے پر جنا کی تومن لگی اس کی کا اعلان ہوا ہاں تیرے بارے میں نازل ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غیر کہ مروان کے باپ کے بارے میں حکم پر لانت اس کی اولاد پر لانت مروان تو اسی لانت کا حصہ ہے نا اور پھر بعد میں دیکھا یہی عزت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بنا یہی جنگ جمل کا سبب بھی بنا اور اسی کی اولاد پھر جو ہے وہ بیٹھ گئی اور بنو میعہ جو ہے وہ قابض ہوئی ممبروں پر اور سیدنا علی کو اور ان کے ماننے والوں کو علی کو اور علی کے محبت کرنے والوں پر لانت یہ جناب جمعے کے خطبے ہوتے تھے وہ میں آج بتانے لگوں جو تل حقیقت ہے تو اکتالیس ہجری میں جب سلح ہوئی تو کوئی شرط کا پاس نہیں پہلی شرط تھی دوسری شرط یہ تھی کہ اب اتنی بڑی فوج نے سیزنا ماویہ کے حق میں برداری کی ہے تو اب یہ نہ ہو کہ ماویہ تم گن گن کے بدلے لو جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو پہلے مسلم لیگیوں کو فارغ کرتے ہیں اور مسلم لیگوں کی حکومت آئی پیپلز پارٹی کو فارغ کیا اب یہ کام تم نہ کرنا یہ لوگ میرے کہنے پر اتنی بڑی فوج بردار ہوئی ہے ادیس بھی پوری میں نے اسی لیکچر میں بتائی ہے یہ کام نہ تم کرنا لیکن نہیں چن چن کے صحابہ قتل کیے گئے جی صاحبہ اور ان کو کہا گیا کہ علی کو گالیاں نکالو نہیں نکالتے تھے قتل کیے کہ ایک تل حقیقت ہے میں کچھ باتیں بتا دوں گا باقی چیزیں جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کیونکہ مجھے بھی زندہ رہنے کا شوق ہے اللہم صلی اللہ محمد تو مسلسل بھائیوں ساٹھ سال تک اکتالیس ہجری سے لے کر نائنٹی نائن ہجری تک منبر رسول پر سیدنا علی کو جمے کے خطبوں میں عید کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا علی پر لانت اسے محبت کرنے والوں پر لانت تاکہ علی کا نام مٹ جائے جس بچے کا نام علی ہوتا تھا اس بچے کو قتل کیا جاتا تھا کسی طریقے سے یہ وہی دوبارہ جو ہے وہ قبائلی تعصب بنو میاں اور بنو ہاشم والا وہ سامنے آ گیا تھا یہ تل حقیقت ہے اور مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ پول کھولے اہل سنت کی کتابوں سے سارے مولوی پنجے جھاڑ اس کی کمی الحمد للہ میں نے پوری کی ہے انہوں نے تاریخ سے باتیں کی تھی میں نے وہ ساری باتیں حدیثے نکالی ہیں میں آپ کو حدیثے بھی آج بتا دیتا ہوں انشاءاللہ دلہ. تو یہ پھر یہ بدت ممبر رسول پر صحابہ کو گالی نکالنے کی بدت بنو میاں نے شروع کی اور یہ بدت کب ختم ہوئی 99 ہجری میں سیدون ابدن عبد العزیز المتفا ایک ہجری جب وہ حکمران حادثاتی طور پر بن گئے انہوں نے سب سے پہلے یہ گالیاں ختم کروائی اور اس کی جگہ سورت النحل کی آیت نمبر نوے داخل کی ان اللہ یا امرکم بل ادلی یہ آیت شامل کی اور سیدنا علی پر جو لانت کی جاتی تھی وہ بات وہاں سے نکال دی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور بھائیو یہ کوئی جو ہے وہ افسانوں والی باتیں نہیں یہ بالکل حقائق ہے اور میں نے سورت البقرہ کی آیت نمبر 159 کے تحت کہ جو حق کو چھپاتا ہے اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اس لعنت سے بچنے کے لیے میں نے دو ریسرچ پیپر لکھ کے الحمدللہ میں نے اسے اعلان براز کر لیا ہے الحمد للہ ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے رفضیت ناصبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور ریسرچ پیپر نمبر فائیو بھی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر کی شہادت سے وہ تاریخ شروع ہوتی ہے وہ تمام احادیث اہل سنت کی کتابوں سے اور اکثر بہاری اور مسلم سے ہیں الحمدللہ اس میں میں نے یہ تمام باتیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں اب یہ سن لیجیے یہ بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو تم میں سے اگر کوئی شخص عہد پہاڑ کے باہر برابر بھی سونا خیرات کر دے میرے صحابی کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتا ایک مد آج کا چھ سو گرام آدھا کلو اور فرمایا اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا یہ بخاری مسلم میں ہے لیکن مسلم شریف کے جو الفاظ ہیں وہ کلیئر کر دیں گے صحیح مسلم انٹرنیشنل کے مطابق چار چھے ہزار چار سو اٹھاسی یہ حدیث ہے ہی صحبہ کے بارے میں تھی ایک صحابی نے دوسرے کو گالی دی تھی تو بعد میں مجرم ہے بھائی یہ حدیث میرے صحابہ کو گالی مت دو یہ تو حضور نے صحابہ کہا تھا چھے ہزار چار سو اٹھاسی صحیح مسلم عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان لڑائی ہوئی خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن اوف کو گالیاں نکالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلال میں ہوئے خالد میرے صحابہ کو برا مت کو خالد سے ابھی نہیں تھا خالد سے ابھی تھا اس وقت جب اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا عیاشی اور نہ قبول کرنا پھینٹی یعنی اسلام کا اچھا دور آ تھا ضولاء دیویہ کے پاس اور عبدالرحمان بن نواب نے تو مارے کھائی ہی تھی مکی دور میں فرمایا اب تم اے خالد تم اور پار کے برابر بھی سونا خراب کر لو ان لوگوں نے میرا اس وقت چھ سو گرام کو ایک مد اس کے آدھے کو تم نہیں پہنچ سکتے انہوں نے تو مارے کھائی ہیں میرے ساتھ تم تو اچھے وقتوں میں ساتھ اٹچ ہوئے اور اس کا ذکر تو پران میں بھی ہے سورت الحدید کی آڈ نمبر دس کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں ہوئے وہ برابر نہیں ہو سکتے وہ افضل ہے درجات میں جو فتح مکہ سے پہلے ہوئے فتح مکہ کے بعد تو سورہ توبہ میں آیا تھا چار مہینے کا ٹائم ہے گردن اتار دی جائے گی یا اسلام قبول کر رہا یا جزیر نمایاں عرب چھوڑ کر چلے جاؤ اس وقت تو اسلام قبول کرنا تھا اور اسی وقت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے سعید نام بھی ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما ہم کوئی ان کے بارے میں غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے کہ معذ اللہ کو منافقت کے طور پہ کلمہ پڑا صحابی ہے اس معاملے میں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن جو معاملہ ہے اس کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ اب یہاں پر ضمن جو ناطبیوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے یہ اس فتنے کو میں یہاں پر چن کر بعض ناطفی اس پر الزامی جواب دیتے ہیں کہ صحیح مسلم میں چار پانچ سو ستر نمبر حدیث ہے کہ ایک دفعہ سیدنا علی اور عباس ابن عبد المتلف جو حضور کے چچا تھے عزرت علی کے بھی چچا تھے ان کے درمیان جھگڑا ہوا تو عباس ذرا غصے میں آئے وہ باپ کی جگہ تھے انہوں نے حضرت علی کو کہہ دیا جھوٹا گناگار اور درا باز کیسے دیکھیں جی صحابہ کو گالی دینے کی سنت تو خود بنو آشم نے شروع کی ہے بنو عباس میں سے دیکھیں ان کو اب کیسی چیزیں کی یہ تنخواہیں لے کے کھا رہے ہیں بنو میا کی تو اس کی کالم میں بولنا ہے لیکن الحمدللہ علی کے ماننے والے موجود ہیں جواب دیں گے ایک, ایک بات کا انشاءاللہ شاء تعالی تو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو آپ کہتے ہیں جی یہ ممبروں پر بنو امیہ نے بدت شروع کی صحابہ کو گالیاں نکالنے کی اور بعد میں شیعہ نے شروع کی اصل تو بد یہ بنو امیہ والے ہیں تو یہ تو دیکھیں بنو اباس نے کی ہے بنو آشم نے کی ہے تو اس کا جواب بھی سن لیجئے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اسی صحیح مسلم میں دو ہزار ستر نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عمر سے کہ عمر تجھے معلوم نہیں کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے اب بن عبد المطلب کی طرف سے زکات میں دوں گا وہ میرے باپ کی جگہ چچا باپ کی مثر تو باپ بیٹا کو بہاد غصے میں آئے تو کچھ کہہ بھی دیتا ہے وہ معاملہ ایسا ہے ایتا دوسرا بندہ گالی نکالنا شروع کر دے آپ کو اگر باپ گالی نکالتا ہے اور آپ کے لیول کا بندہ یہ برابر ہوتا ہے نہیں تو یہ تو تھا علمی جواب اب دوسرا آ رہا ہے الزامی لاجیکل اور پکی والا جواب کہ بھائیوں زندگی میں کسی کا جھگڑا ہونا اور آپس میں گالی گلوچ کرنا اور چیز ہے اور کسی کے مرنے کے بعد ممبروں پر ارگنائز طریقے سے اپنے گورنروں کو حکم دینا کہ یہ مر چکے ہیں اس کے مرنے کے پچاس سال تک روزانہ ممبروں پر انہیں کو گالیاں نکالنا یہ ایک بات ہے آپ کا میرے جھگڑا ہوا میرے غصے میں گالی نکل گئی آپ سے نکلی بات ختم ہوگی آپ کے مرنے کے بعد بھی میں ممبروں پر جب بھی چڑھوں گا اس کو پہ لانا ہے تو اس کی اولاد پہ لانا ہے اسے محبت کرنے والوں پہ لانا یہ ایک ہے کھوتا کوڑا ایک ہوتا ہے بھائی ہو کے اوپر آپ کا سفید لکیر پھیر کے زیبرا نہیں بنا سکتے اس کو کھوتا ہی رہے گا یہ بالکل ظلم ہے ان دونوں باتوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا کیوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل لمبی کے مطابق حدیث ہے 1393 ہزار اس میں امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ مردوں کو گالی مت دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی ادیس الاموات اپنے مردوں کو گالی گلوچ مت کروند اب الاقم وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا اگر انہوں نے اچھائی کی تھی تو اچھائی پا لی اگر برائی کی تھی تو برائی پا لی تم کیوں مردوں میں نامت کرتے ہو مردوں کو برا مت کہو برا کہنے سے مراد یہ نہیں کسی کی غلطی بتانا ورنہ تو قرآن میں بھی حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطی بتائی ہے نہیں یہ نہیں مراد یہ کہ برا کہنا اس کو کہ فلاں کبیر فلاں لامتی نے یہ کہا آپ احترام کے ساتھ کہے کہ انہوں نے اور نام لیں جیسے ہمبی رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر ان سے غلطی ہوئی یہ تو بیان کرنی ہے تو پورا قرآن غلطیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے یہ اردو کی غلطیاں نہیں ہے بلا قرآن ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو یہ جو, جو پازیٹو طریقے سے چلنا چاہیے پازیٹو یہ احترام اپنی جگہ غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اپنی جگہ اب یہاں پر میں بڑے دکھ کے ساتھ شوق کے ساتھ یہ دیشیں میں بیان نہیں کر رہا یہ وہ چیزیں جو میں ڈرتا تھا کہ میں بیان میں نہ لاؤں میں نے ریٹرن میں لائی تھی لیکن یہ پانچ روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے حضرت علی کو ممبروں تو میں اب اس کو بتانے لگوں یہ افسانہ صحیح مسلم ہے لگاؤ آگے صحیح مسلم کو یہ افسانہ ہے اگر تو اگر بات ماننی ہے تو رفع رفل کی بھی ماننی ہے. یہ بھی ماننی ہے. پانچ مثالیں میں یہاں پر بیان کروں گا پہلی مثال جو صحیح مسلم ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6,220 سیدنا دو سعد ابن وکاس کو رضی اللہ تعالی کو سیدنا اللہ معاویہ نے ایک جگہ کا گورنر مقرر کیا اور جب بھی کوئی گورنر مقرر ہوتا تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی کہ علی کی نفرت دلانی ہے گورنر <سؤال> یہ الفام ہے مسلم کے گورنر مقرر کیا اور اس کے بعد صحیح دن نے بلا کے کہا سعد تم علی کو گالیاں کیوں نہیں نکالتے ہو تم علی کو برا کیوں نہیں کہتے تو صحیح نہ ساد نبی ابکاس نے کہا میں کبھی بھی نہیں علی کو گالیاں نکالوں گا فلن کبھی نہیں اب یہ سختی کیوں تھی میں نہیں کروں گا میں سے ابھی ہوں اے ماویہ میں کبھی بھی علی کو گالیاں نہیں نکالوں گا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ سے علی کے بارے میں تین باتیں ایسی سنی ہیں کہ میرے بارے میں ایک بھی ہوتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا اور یہ سعدین ابھی وکاس عام سے ابھی نہیں پانچویں نمبر میں مسلمان ہوئے ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں مولا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کسی سے کے بارے میں حضور کی زبان سے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ اس پر قربان ہو سوائے ساتھ بھی نبی وکاس کے یہ وہ احسان یہ کبھی کہانیاں نہیں نکالوں گا تین باتیں سنی سن پہلی بات میں نے سنی غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دشے میں بیان کر چکا ہوں کہ اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ اور یار اس سے بڑی کیا وزیلت ہو سکتی ہے دوسری بات غزوہ خیبر کے موقع پہ فرمایا میں اس شخص کے ہاتھ میں کل جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اس سے بڑی کیا ڈگری اسی پہ تو صحیح مسلم ہے حضرت عمر بھی رش کرتے تھے حضرت علی کے اوپر بیان کر چکا اور تیسرا معاویہ جب آئے تھے نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی حسن حسین اور فاطمہ کو ساتھ لیا اور کہا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے میں نصارا کے خلاف موبائل میں ان کو لے کر آیا ہوں ان تینوں میں سے ایک فضیلت بھی مجھے مل جاتی تو سرخ اونٹوں سے بہتر تھا میرے سے. سرخ اونٹ آئے کر سمجھ لیں مرسیڈیز گاڑی یا بی ایم ڈبلیو دنیا اور جو کچھ ہے اس کے اندر سے بڑھ کے ماپو یہ پہلی مثال دوسری مثال اسی کانٹیکس میں سن ابن ماجہ میں ہے اسی کی ہی ایکسپلینیشن ہے ایک سو اکیس نمبر تیس سیدنا علی کے فضائل والے چیپٹر میں کہ ایک سال سیدنا اللہ رضی اللہ تعالی نے حج کے لیے تشریف لائے تو ساد نبی سادنکاس ان کو ملنے کے لیے گئے اور وہاں پہ حضرت علی کا تذکرہ چھیڑ پڑا تو حضرت ماویہ نے سخت الفاظ ساد نبی وکاس کے سامنے حضرت علی کے لیے بولے وہ الفاظ ہی نکل کیے معامل نے ما رہے لیکن اگلے الفاظ نے بتایا اس میں الفاظ اے ساد نبی سادی وکاس غلط ہوئے اور کہا تو اس کے بارے میں کہتا ہے جس کے بارے میں میں نے اپنے کاموں سے حضور سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسا علیہ السلام کے ساتھ اور کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور فرمایا تھا جس کا مولا میں اس کا مولا علی, مولا علی مولا علی کے خلاف تو بات کرتا ہے اللہ تیسری مثال صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں لاؤ آگو بخاری مسلم نہیں ملتے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ سحل بن سو رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی صحابی ہیں جن سے صحیح بخاری میں وہ عدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا ہم دایا ہاتھ بائیں دیرہ پہ رکھیں سہل بن سال یہ وہ صحابی مولا علی کے ماننے والے بخاری مسلم دونوں میں اور قربان جاؤں امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں بھی ڈال دی ہے وہ تو گالیاں دلواتے تھے بخاری مسلم نے اس کو فضائل میں ڈال دیے اللہ حب. صحیح مسلم چھ ہزار دو سو انتیس سال صاحب کو مروان کی اولاد میں سے ایک بندے نے بلایا جو گورنر تھا مدینے کا اس نے کہا کہ آ ممبر پر آ کر علی کو گالیاں دو انہوں نے کہا میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا علی کو گالیاں دو اس نے کہا کہ اچھا اس طرح کرو تم یوں کہہ لو ابو تراب پر اللہ کی لالچ اللہ ابو تراب راب کنی تھی سیکن علی کی تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ سال بن صاحب نے کہہ کر لگایا انہوں نے کہا دیکھو یہ بربر علی کو جو حضور نے نقب دیا ہوا ہے وہ اس نقب کو یہ اس کے مطلب ہے مٹی والا تو وہ حکارت سمجھتے تھے کہ کہہ تو مٹی والے پر لانا تھا. تو سال بن صاحب نے کہا ارے تمہیں کیا پتا اس نام سے مولا علی کتنا خوش ہوتے تھے اللہ سیدہ فاطمہ اور سعیدنا علی کی لڑائی ہوئی ایک دفعہ پھر انہوں نے وہ عدیث بیان کی بخاری اور مسلم میں حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی کے پاس آئے اور کہا کہ تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ اس کی تھوڑی تلق کلامی ہوئی تو وہ چلے گئے گھر سے پھر حضور نے لوگوں کو بھیجا پتا کرو کدھر ہیں سعیدنا علی مسلم نبی میں لیٹے ہوئے تھے ان کی چادر جو ہے مٹی میں روبڑ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سیدنا علی کو اٹھایا اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی جھاڑیوں سے اللہ ابو اور کہا اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب اوئے مٹی والے اٹھ اوئے مٹی, مٹی والے اٹھ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی کنیتی رکھ لی کہ میں ابو تراب تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا خوش ہوتے تھے تم کہہ رہے ہو ابو تراب پر لانا اللہ حب. چوتھی مثال سن نبی دعود میں چار ہزار چھ سو پچاس اس حدیث کو چونکہ یہ بخاری مسلم سے باہر ہے لہذا اس کا ادم بھی میں بتا دوں شیخ البانی بھی اس کو صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی صاحب بھی سن نبی دعود میں مغیرہ ابن شعبہ جن کو کوفے کا گورنر بنایا تھا سیدنا الماغیا نے اپنے دور حکومت میں ان کو ملنے کے لیے سعید بن زید آئے حضرت عمر کے بہنوئی رضی اللہ تعالی انہوں نے وہاں پر جب وہ آئے تو سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کا استقبال کیا ان کو تخت پہ اپنے ساتھ بٹھایا اتنے میں کیف بن القما نامی ایک شخص وہاں آیا اور اس نے وہاں پر گالیاں نکالنی شروع کر دی تو سعید بن زید نے کہا کہ اے مغیرہ یہ کس کو گالیاں نکال رہے ہیں انہوں نے کہا یہ علی کو گالیاں نکال رہے ہیں سعید بن زید تو تڑپ اٹھے انہوں نے کہا میری زندگی نے مجھے یہ دن دکھانا تھا کہ نبی کے صحابی کے سامنے مولا علی کو گالیاں نکالی جا رہی اور اس کو منع بھی نہیں کرتا منع کہاں سے کرنا تھا نکلواتے تھے وہ لوگ ان کی خوشامت کرتے تھے وہ نکالتے تھے اے مغیرہ میں بوڑھا ہو شکا ہوں اور اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ میں حضور کی طرف کوئی ایسی حدیث منسوخ کروں جو میں نے اپنے کانوں سے حضور سے نہ سنی ہو اور قیامت والے دن حضور مجھے یہ پوچھیں کہ تم نے میری طرف سے جھوٹی حدیث بیان کر دی میں آخری وقت میں جھوٹ نہیں بول سکتا آخری وقت میں تو بڑے بڑے لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں میں آخری وقت میں اپنی آخر پر بات کر لوں اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں یہ بات سنی تھی ابو بکر فل جنا عمر فل جنا عثمان فل جنا علی فل جنا طلحہ جنا زبیر فل عبد ابرحمان بن او فل جنا سعد بن ابی بکا فل جنا ابو عبیدہ ابن جرا فل جنا ان نو بندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی تم علی کو گالیاں نکال رہے ہو اور الحمدللہ اسی میں امپلائڈ ہے حضور کی ترتیب بھی دیکھیں ابو بکر فل جنّا عمر فل جنا عثمان فل جنا یہ فل تھا کہ ترتیب یہی بنے گی خلافت کی اس ٹائم تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا تو یہ نو بندوں کو بشارت دی اور اگر تم چاہو تو میں دسویں کا نام بھی تمہیں بتا دوں پھر خاموش ہو لوگوں نے منت کی کہ دسویں کا نام بتائیں انہوں نے کہا دسواں شخص میں ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا سہید بن زید لوگوں کی نیکیاں تھی کہ وہ اپنے بارے میں فخر یہ بات بیان نہیں کرتے لوگوں نے ان کو اللہ کی قسم دے کے پوچھا دسویں کا نام بتائیں تو پھر انہوں نے کہا میں سعید بن زید مجھے حضور نے اس مجلس میں مجھے بھی جنت کی بشارت دی تھی پھر کہا کہ سن لو تم میں سے اگر کسی کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کے برابر بھی ہو جائے تو جس شخص نے حضور کی مائیت میں جہاد کیا اور اس کا جسم گرد آلود ہوا اس کے پاس بھی وہ شخص نہیں پہنچ سکتا مرتبہ چاہے نو السلام کی عمر ہو جائے چائے کے مولا علی کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں اور پانچویں ہی مثال سن نبی دودھ میں چار ہزار ایک سو اکتیس اور یہ تو میں ڈر رہا ہوں روایت بیان کرتے ہیں اس حدیث کو بھی شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی مقدار دن بادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ماویہ کو ملنے کے لیے گئے یہ وہی صحابی ہیں جن سے وہ حدیث ہے مجھے قرآن اور اس کی مثل دیا گیا یعنی سنت وہ جو سنبی دودھ میں بھی. یہ وہ صحابی ہے مقدام بن مادی پہلے حدیث مکبہ فکر کا لاڈلہ صحابی قرآن اور اس کی مثل وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ قرآن اور مثل مثل سنت حدیث ٹھیک okay. ہے بالکل صحیح یہ وہ ہیں صحابی سیدنا معاویہ کو ملنے کے لیے گئے اور وہاں گفتگو کے دوران سیدنا معاویہ نے کہا مقدام تمہیں پتا ہے کہ حسن جو ہے وہ فوت ہو گئے اور حضرت حسن کو زیر دیا گیا تھا یہ بالکل صحیح صنعت کے ساتھ ہے المستفی الحاکم میں بھی اور المصنب ابن شہبہ میں بھی بالکل صحیح صنعت کے ساتھ یہ سارے مانتے ہیں کہ حضرت حسن کو زیر دیا گیا تھا وہ آپ کو اس روایت میں پتہ بھی چل جائے گا کیوں زہر دیا گیا تھا تو بڑی یگ ایج میں بنے ہارڈلی ان کی عمر اس وقت جو ہے تقریباً 42 سال تھی جب وہ شہید ہوئے انچاس عیسوی تو مقدام تمہیں پتا ہے کہ حسن فوت ہو گئے مقدم نے کہا اِنَّا لِلَّهِ راجعون تو نے کہا کہ تم حسن کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو ظلم کی انتہا دیکھیں ایک بندہ مر گیا یار جان چھوٹی اب کیا چاہتے اسے حسن کی موت کو تم مصیبت سمجھتے ہو ہماری نافرمان قسم کی اولاد مر جائے تو ہم ان لہٰ پڑ پہ تو مقدام نے کہا یہ جب بات کی طرف ماویہ نے تو ایک ان کا چمچہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا آگ کا انگارہ تھا بجھ گیا آگ کا انگارہ کیوں ہر وقت فکر لگی رہتی تھی اگر شرطوں پہ عمل نہ ہوا تو پھر یہ بغاوت کر کے پھر جو ہے وہ اسی ڈگر پہ امت کو خلافت پہ نہ چلا دیں آگ کا انگارہ تھا بجھ گیا آپ پتہ نا چمچے تو دو آسارے ہوتے ہیں نا سیدنا مقدم نے کہا ہے ماویہ میں اس کی موت کو کیوں نہ غم امت کے لئے شمار کروں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور ایک طرف ہسن کو بٹھاتے تھے اپنی گود میں دوسری طرف حسین کو اور کہتے تھے ہسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے اور تہتا ہے میں مصیبت کا شمار کروں ماویہ اللہ کی کسم تھی مجھے آگ لگا دی یہ بات کر کے اب اللہ کی کسم جب تک میں تجھے آگ نہ لگاؤں گا یہاں سے نہیں اٹھوں گا اور ماویا اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے کیا لینا میں جھوٹا اور اگر میں سچ بولوں تو میری تصدیق کرنا میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں یہ بتا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے انہوں نے کہا ہاں کہا تھا میں تصدیق کرتا ہوں اے ماویہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ریشم مرد کے لیے دنیا میں حرام ہے پہنا ان کا میں تصدیق کرتا ہوں ان کا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ چیتوں اور درندوں کی کھال پہننا یہ متکبرین کی نشانی ہے یہ کافروں کی نشانی ہے یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے اور امام ادوت اسی چیپٹر میں لے گئے ہیں درندوں کی کھال کی ممانعت یہ پوری ریت لانے کی ان کو کیا تکلیف تھی آخری سے ہی لے آتے لیکن انہوں نے بڑے طریقے سے حق بات امت تک انجیکٹ کر دی تاکہ حق بھی پہنچتے ورنہ تو اتنا حصہ نکل کر لیتے درندوں کی کھال ہے پوری اسی کے بیان کی اسی لیے کہ تاکہ بات پہنچتے انہوں نے ہاں ہا دہندوں کی خال سے منع کیا انہوں نے کہا اللہ کی قسم اے تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں تو جو نے کہنے کہ میری غلطی ہے مجھے پتہ تھا کہ باتوں میں تم سے نہیں جیت سکتا تو مجھ پہ غالب آ کر ہی رہو گے یہ جناب اینڈ ہوا تو یہ پانچ مثالیں میں نے دے دی ہیں اب جس کو کوئی مسئلہ ہو تو لہذا یہ بات میں بالکل کلیئر کر دوں اہل تشیعوں کو بھی بالکل کلیئر کروں میں یہ بات مانتا ہوں کہ رافزیت اے پروٹیکشن آف بنو میاں انیشلی شیعہ واز اے پولیٹیکل سیٹ آف مسلم یہ مسلمانوں کا صرف ایک سیاسی گروہ تھا سیاب کرام شیان علی تھے لیکن جب بنو میاں نے ممبروں پر سعید العلی کو گالیاں نکالی اس کے ریونج کے طور پر وہ دوسری طرف ایکسٹریم پہ اور گلو پہ آئے اور انہوں شیخین کو گالیاں نکالی بھائیوں بات یہ ہے میں اہل تشو بھائیوں کو خصوصاً محاطب کروں گا کہ نہ تو یہ اہل سید کو چاہیے اور نہ اہل سنت کو چاہیے کہ وہ صحابہ اکرام کو گالیاں نکالیں خصوصا شیخین رضی اللہ عنہما اور سیدنا الطلحہ زبیر سیدہ عائشہ ان کا تو معاملہ ہی بالکل ڈفرینٹ ہے بلو امیہ کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے لہذا ابو بکر و عمر کا بیچ میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اس ساری کی ساری گیم کے اندر ان کو خام خام کے سیتا گیا یہ تین بندے صحابی ہیں ہم ان کا صحابی کے حوالے سے احترام کرتے ہیں سعید ال معاویہ امر ابنیاس اور مغیرہ ابن شوبھا لیکن یقین کریں ان سے جو اجتہادی غلطیاں ہوئیں ان کا خمیازہ آج تک امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحابیت کی فضیلت کی وجہ سے ان کی غلطیاں معاف کریں اللہ ہمارے گراؤں کو بھی معاف کریں اور ہمارا صالحین کے ساتھ خاتمہ فرمائے ٹھیک ہے لیکن یہ تمام کے تمام معاملات جو ہے وہ میں نے اسی لیے بیان کر دیے تاکہ حق بات چھپی نہ رہے آج میں بھائی سے بات کر رہا تھا یار میں ڈر رہا باتیں کرتے ہوئے میں بیان کروں یا نہ کروں تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا مرنے کے بعد بیان کریں گے کوئی کرتا ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے بیان تو کریں جو حال بات سمجھ آئی ہے اور اس میں کوئی انٹینشن لڑانے والی نہیں ہے سارے بہت ہو چکے ہیں اب کسی بھی شخصیت کے اوپر لان تان کرنے کا اس کو گالی گلوچ دینے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے صحیح بخاری کے بیچ تیرہ کہ اپنے مردوں کو برا مت کہو انہوں نے اپنے امال اپنے سامنے پا لیے ہیں الحمدللہ یہ ہمارا دوسرا ٹاپک مکمل ہوا اب پیچھے جو ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ بیس پچیس منٹ میں وہ کنکلوڈنگ گفتگو ہے جو میں نے کہا تھا پوری گفتگو کا میں خلاصہ بیان کروں گا کیونکہ بات یہ ہے کہ اوپن نہ اس گفتگو کو چھوڑا جائے بلکہ اس کو کنکلوڈ کیا جائے اس ایشو کو کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اس تمام معاملات کے اندر اور وہ تیسرا سب ٹاپک ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور سیدنا علی کا کیا ایٹیچیوڈ تھا اس معاملے میں آج صحیح احادیث میں بیان کروں گا ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف احادیث ہی بیان کروں گا آپ کو بات خود بخود سمجھ آ جائے گی کیونکہ میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ باتیں بیان کر دی ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد, محمد كما صلی ابراہیم ابراہیم حمید مجید اللہم بارک علی محمد صلیت کماس ویم کشمید اللہ مبارک اللہ محسمد محمد تو بھائیوں میری اہل سنت اور اہل تشیو دونوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کے ذریعے اور میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا الحمدللہ اللہ تعالی جو مجھ سے کام لے رہے ہیں یہ ویڈیو بکس تیار ہو رہی ہیں اب لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں اور کتابوں میں یہ باتیں ملیں گی بھی نہیں آپ کو کتابیں تو لکھیں گے فرقوں والے مولوی یہ الحمدللہ مستقبل کا ایسٹ ہے یہ ویڈیو بکس کی فارم میں ان ایشوز کو اس کے علاوہ بھی کافی ایشوز میرے اختلافی مسائل 64 کے قریب اہل سنت پا پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکے ہیں تو میں اہل سنت اور اہل تشیع بھائیوں کو یہ پرسنل ریکویسٹ کروں گا اس تمام گفتگو کے کانٹیکٹ میں اب مجھے کم از کم دونوں اپنا ہمدر در سمجھے کہ میں نے حق بات کی جو ہے تھی کہ جہاں تک معاملہ ہے سعیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہو کے سیاسی مخالفین کا چاہے وہ جنگ جمل میں ہو سپسین میں ہو یا نہروان میں شرعی اعتبار سے تو وہ باغی تھے پالیٹیکلی اور یہ باغی کے لفظ سے کسی کو تکلیف نہ ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لفظ استعمال کیا ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق دو ہزار آٹھ سو بارہ نمبر حدیث ہے سعید الہ ابن یاسر کے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے حضور نے کہا تھا اور یہ مسلم میں بھی ہے اور میں بہاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں اے مارسوس اے سمیہ کے بیٹے تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی اللہ کی طرف سیدنا علی کی طرف اس لیے کہ سعیدنا علی امیر المومنی امیر المومنین کی اطاط اللہ کی اطاعت ہے یا یادین آمن اتی اللہ و اطی الرسول و اولی الامر منکم اس کے تحت اور اہل سنت کی تمام کتابوں میں مسنر امام احمد میں اوپر تلے کتنی احادیث ہیں اہل کی کتابوں میں کہ امار ابن یاثر میں ترانوے سال کی عمر میں تیزنا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے ابو ابوالغازیہ نامی وہ ایک صحابی تھے ان کے ہاتھوں جو ہیں وہ شہید ہوئے وہ ازر معاویہ کی طرف سے لڑ رہے تھے اور بعد میں پوری زندگی بوتے تھے اور وہ پوری ڈیٹیل جو ہے میں نے اپنے اسی سچ پیپر فائیو بی واقعہ کر کی اسلامی تاریخ چالیس سعیول اسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت باغ ڈاٹ کام پر اس میں الحمد میں نے وہ تمام احادیث ڈال دی ہیں کہ کس نے شہید کیا تھا مار ابن یاسر کو اور اس کی وجہ سے امت کو بالکل کھل کے سامنے آ گیا کہ کون سی جماعت باغی ہے تو حضور نے خود باغی لفظ اور جو جی حضور نے کیا میں نہیں کرنا چاہیے تو یہی تو ہمارے بیروی بی بھائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو بشر کہا میں نہیں بشر کہنا چاہیے یہ دو نمبر پالیسی چھوڑی جائے یہ باغی کو اسلام سے باغی نہیں ہے یہ پولیٹیکل ٹرم ہے بغاوت سیاسی بغاوت اور قرآن میں بھی ہے سورت الغجرات کی آئےت نمبر نو کے اندر جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف کتاب کرو یہاں تک کہ اس کو امادہ کرو اس آیت کی تفسیر میں دنیا کی تمام تفاثیر اٹھائے پہلے ابن جریر سے لے کے ابن کثیر تک اہل سنت کی تمام تفاثیر اہل تشید کی تمام تفاثیر نے اس آیت کے کانٹیکس میں لکھا ہے اس کی مثال امت میں سیدنا علی ہے انہوں نے اس آیت پر عمل کیا ہے کہ جو باغی جماعت ہے ان کے خلاف کتاب کیا امت کے امام ہے اس معاملے میں اور یہاں میں ادیس بھی ضمن بیان کر دو مسرد امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے گھر سے نکلے آپ کی جوتی مبارک ٹوٹ گئی آپ نے حضرت علی کو کہا میری جوتی کاٹوں اور خود آپ نے دوسری جوتی بھی اتار لی اور سابق رام کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے تھوڑی دور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہی نازل کی تو کافروں نے نہیں مانا مجھے مجبوراً ان کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی کتاب کرنا پڑا لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے ایسا خوش نصیب ہے کہ جسے قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی سیدنا اللہ بکر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں گا وہ فرمایا لا تم نہیں سیدنا عمر نے کہا میں فرمایا نہیں بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے صاحب دوڑے مولا علی کی طرف کہ آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت حضور نے کہی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ یہ قرآن کی آیت کی صورت اور کی نو نمبر آیت کی تفصیل آپ نے بننا ہے تو سیدنا علی ہس پڑے جس سے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ مولا علی نے یہ بات سن لی یعنی حضور جب گفتگو کر رہے تھے تو وہ ان تک بھی آواز پہنچ گئی کہ یہ ان کے حصے میں تو حضور سے یہ تو ایک حدیث ہے کئی ہی عدیث ہیں <تصفح> ایک ایک جنگ پہ الگ الگ سے مور ہیں جنگ جمل پہ اللہ سے سنن کبرال بہکی کے اندر موجود ہے میری ایک بیوی بی پر حواب نامی جگہ کے کتے بھونکیں گے سعید عائشہ جب سعیدنا علی کے خلاف عروج کے لیے نکلی انیشلی تو سلا کے لیے نکلی تھی وہاں کتے بھونکے روئیں گے مجھے واپس جانے دو حضور اسلم نے کہا تھا میری ایک بیوی پر کتے بھونکیں گے لیکن عبداللہ بن زبر نے کہا ہم تو مسلحت کے لیے جا رہے ہیں آپ کی وجہ سے سولہ ہو جائے گی لیکن وہی وہ یوا جو ہونا تھا اس کے بعد سعیدہ عائشہ کا دوپٹہ یہ میں کے ساتھ ملتا ہے اور کہتی تھی میں نے حضور کے بعد نافرمانی کی ہے حضور کی اب مجھے ایک قبر کی جگہ خالی ہے لیکن حضور کے ساتھ دفن نہ کرنا میں نہیں چاہتی کہ ان تین ہستیوں کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں ابو بکر عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفنانا میں چیلنج کرتا ہوں تمام اہل سنت کو اور اہل تشیعوں کو اپنی کتابوں سے ایک روایت دکھائیں کہ جنگ جمل کے بعد سعید عائشہ نے کبھی کسات عثمان کی بات کی ہو ان کو سمجھ آ گئی تھی یہ کسات عثمان کا تو بانا ہے مسئلہ جو ہے خاندانی اور قبائلی تأثر یہ چیز ہے ہی نہیں تھی کبھی انہوں نے دوبارہ روتی تھی معافیاں مانگتی تھی اور سیدن علی نے معافی کیا سعید عائشہ کو بڑی عزت کے ساتھ بھجوایا سید زبیر کو بھی معاف کر دیا وہ بھی جنگ چھوڑ گئے تھے جنگ کے دوران ہی انہوں نے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی تھی تو بھائیو گالی گلوچ کی سنت اب یہ میں جملہ بولنے لگوں گولڈن کوٹ یہ میرا گولڈن کوٹ ہے جو بنو میا کے ماننے والے ہیں ان کو مبارک ہو وہ ممبروں پر کھڑے ہو کر گالیاں نکالیں صحابہ کو اور ادھر ہی جائیں جدھر کے یہ گالیاں نکالنے والے جائیں گے اور جو مولا علی کے ماننے والے وہ صحابہ کو گالیاں کبھی نہیں نکالیں گے کیوں کہ مولا علی کی یہ جاری کی ہوئی بدت نہیں ہے بنو میاں کی بدت ہے صحابہ کو گالیاں نکالنا مولا علی کی سنت کیا ہے اہل سنت اہل تشیہ دونوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں جنگ نہروان میں خوارج کو جب قتل کیا خوارج حضرت علی کو کافر کہتے تھے لیکن سیدنا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان کو دفن کیا اور فرمایا ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنانا جو بعد میں جزید نے واقعہ را میں صاحبہ کی بچیوں کو لونڈیا بنایا کیسے کافروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے فرمایا نہیں یہ کام نہیں کرنا یہ مسلمان بھائی تھے تعویل کی غلطی انہوں نے کہا یہ تو کافر کیسے تھے سیدنا علی نے کہا یہ مجھے کافر سمجھتے تھے میں تو ان کو کافر نہیں سمجھتا ان کی تعویل کی غلطی ہے یہ دیکھے تخویل کا دروازہ کیسے بند کیا اب جگہ جگہ ٹوائلٹ میں دکھا کا یہ تقریر والی بیماری جو خوارج نے یہاں شروع کی ہے یہ بالکل تعلیمات کے خلاف اور واقعی تقریر کرنے سے پھر ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے آپ کسی کی اطلاع نہیں کر سکتے تو سید علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنازے بھی پڑھائے یہ اہل سنت کی کتابوں میں ملتا ہے نحفل البلاغہ میں پورے پورے کے ہاں اس معاملے میں الحمدللہ ملتے ہیں اور رسپیکٹ کا دامن نہ چھوڑا جائے یہ میں, میں بھی شیعہ ہوں الحمد پولیٹیکلی شیان علی میں سے ہوں اور میں بتاتا ہوں میں مالک اشتر والا شیعہ نہیں ہوں میں امار ابن یاسر والا شی ہوں فرقے میں نہیں پولیٹیکل فکر میں اور یہ سن لیجیے بخاری میں حدیث سیونٹی ون ہنڈریڈ اور قربان جاؤں امام بخاری اس حدیث کو اگر طائشہ کے فضائل والے چیپٹر میں بھی لے آئے امار ابن یاسر کو سید علی نے بھیجا کوفے میں خطبہ دینے کے لیے کہ جنگ جمل کے لیے آپ سے یار سیدہ عائشہ رضی اللہ اجمائن نکلے ہیں میرے خلاف تو تم جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ باغی گروہ ہے نیوٹرل نہ ہو جائیں کہیں بیڑا گرگ ہو جائے بعد میں تو سیدنا یاسر نے کوفے کے ممبر پر خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگو سید بخاری سیونٹی ون ہنڈریڈ نمبر حدیث یہ ہمارے ریسرچ پیپر میں بھی موجود ہے اے لوگو عائشہ بسرا سے روانہ ہو چکی ہیں وہ دنیا اور آغرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے دنیا اور آغرت میں یعنی ان کو یہ نہیں کہا دوست کی ہے معاذ اللہ رابذیوں کی طرح دنیا اور آخرت میں اللہ کے نبی کی بیوی ہیں لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو اللہ کی اطاعت کیا امیر المن کی اعتدم کو دیکھیں الفاظ کیسے بولے لیکن احترام نہیں یہ نہیں کہا کہ وہ یہ اور وہ نہ کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں یہ نہیں ہے کہ اس معاملے کے ان کی آخرت ہی پر ہو گئی ہے غلطی پکڑ کے تو زیرو سے ملٹیپلائی کر دی ہے جس جتنا یار آپ جی کرتے ہیں یہ کام نہیں کرنا تو الحمدللہ اس معاملے میں میرا تاز بالکل وہی ہے اب وہ آٹھ احادیث میں بیان کر دوں سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ کیا تھا شیخین رضی اللہ عنہما کے ساتھ تو میں اب مولا علی کا ایٹیچیوڈ بیان کروں گا اور میں علی کا ماننے والا ہوں جو علی کا ایٹیچیوڈ ہے میرا وہی ایٹیچیوڈ ہوگا سیدنا ابو بکر عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ انہما اور یہ ساری احادیث صحیح بخاری اور مسلم سے ہیں آٹھ کی آٹھ جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو وضو کے بعد پڑھ لے اشد اللہ اللہ وحد اللہ شریف علاوہ اشد اللہ محمد ابدو رسول تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے ان آٹھ دروازوں کی نسبت سے یہ ہماری گفتگو آٹھ حدیثوں پہ اب ختم ہے ان شاء اللہ اور آٹھوں کی آٹھوں بخاری اور مسلم سے ہیں کوئی باعث حدیث نہیں ہے پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے چیپٹر میں کتاب المغازی کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کے آثار آپ پر نمایاں ہوئے حضور کے چچا عباس ابن عبد المطلب انہوں نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے مولا علی ہم چلتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کا جانشین کون ہے اگر حضور نے ہمیں خلیفہ بنانا ہے تو ہمیں پتا چل جائے گا اور اگر کسی اور کو بنانا ہے تو تب بھی ہمیں پتا تو چل جائے گا اب جو جھوٹا دکھا کرتے نہیں کرتاس پہ وہ کوئی خلافت والا چکر نہیں تھا اے آئی جھوٹا ہی وہی چکر تھا اور کیا تھا روحانی خلیفہ کی تو بات ہی نہیں روحانی خلیفہ تو حضور پوری زندگی بتاتے رہے قرآن ہے وہ اس وقت حکومتی خلیفہ کی بات تھی مولا علی نے کتنی سمجھداری کا شب, ثبوت دیا سیدن علی نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کا مطالبہ نہیں کروں گا کیوں حضور کے بیٹے تھے حضور نے بچپن سے پالا تھا نیچر سمجھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نبی نے اپنی اولاد کے لیے صدقے کو آرام کر دیا ہے وہ کبھی ملوکیت یہ شروع نہیں کرے گا حضور نے کبھی بھی مولا علی کو بنانا ہی نہیں تھا چاہے وہ حقدار بھی تھے فسائل تھے ہر لحاظ سے کم نہیں تھے کسی اعتبار سے بھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں شروع کرنا چاہتے تھے کہ بعد میں دلیل بنے یہی او بکر نے نہیں کیا دو بیٹے جوان موجود تھے محمد بن ابی بکر عبدالرمان بن سعید اللہ عمر نے نہیں کیا. عبداللہ بن امر بخاری مسلم میں رج ال موجود تھے فرمایا ابن عمر کو مشورے میں شامل کرنا صحیح بخاری میں لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا بال میں کسی نے کوئی خوف نہیں کیا تو سعید علی نے کہا میں کبھی بھی خلافت ڈیمانڈ نہیں کروں گا اللہ کی قسم اگر رسول اللہ نے منع کر دیا تو حضور کی امت کبھی بھی ہمیں خلافت میں حصہ نہیں دے گی بنو آشم کو کبھی خلافت نہیں ملے گی حضرت علی سمجھدار تھے ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں گے لہٰذا خاموش رہنے میں ہی بہتری ہے دوسری صحیح بخاری میں چار ہزار چار سو انسٹھ یہ بھی حضور کی وفات والے چیپٹر میں ہے اور یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کو کسی نے آ کے کہا کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں باہر باتیں کرتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی تھی جی یعنی کہ خلافت کی تو سدہ عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت علی کے لیے وصیت کی تھی آپ کا تو آخری وقت میرے پاس تھا اس وقت تک تو آپ نے کسی کے لیے وسیعت نہیں کی اور دیکھیں حضرت عائشہ کا انصاف آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں وہ تو میرے باپ کو بنا کے گئے تھے یہ بھی نہیں کہا ورنہ بڑا صحیح موقع تھا کہتے کہ نہیں علی کو نہیں ابو بکر کو فوراً وہ لے آتے جتنا سنی سنیوں کے سامنے حضرت علی کی بات ہو تو ازر بکر کی شروع کر دیتے ہیں بکر کی بات ہو شیعہ کے سامنے حضرت علی کی شروع کر دیتے ہیں یہ کام حضرت عائشہ نے نہیں کیا ان کو تھا کہ ابو بکر کو بھی نہیں گیا اور وہ صحیح مسلم میں اٹھتر نمبر حدیث ہے سعید عائشہ کا اپنا ایکسپرٹ اوپین کسی نے پوچھا یہ بتائیے اگر اللہ کے نبی اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس شخص کو بناتے اس سے اور کلیئر ہو گیا کہ حضور نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا تو سعید عائشہ کہتی ہیں کہ میرا غالب گمان یہی ہے کہ آپ ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بناتے یہ نہیں کہا کہ بنایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تک اس نے پوچھا اس کے بعد فرمایا اس کے بعد عمر کو اس نے پوچھا حضرت اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ابو بیدہ چل رہا کیوں حضور نے کہا تھا کہ امین الامت ہے اور سیدنا عمر یہ خواہش کرتے تھے آج ابو بیدا زندہ ہوتا تو میں اس کو خلافت سپرد کر دیتا اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا جرنیل ہے وہ تھے کوئی شک نہیں فاتح گرموک تھے رومن امپائر انہوں نے گرائی ہوئی تھی صرف اس لیے کہ حضور نے کہا تھا کہ ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے اور میرا امین میری امت میں امین ابو وہ کہتے ہیں یہ امانت والا ہے جب حضور نے گارنٹی لی ہے مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں لیکن وہ فوت ہو چکے تھے اس وقت تعاون کے مرض میں مبتلا ہو کر وہ شہید ہو چکے ہوئے تھے چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں سات ہزار دو سو اٹھارہ صحیح مسلم چار ہزار سات سو تیرہ سعیدہ عمر کو جب زخم لگا تو لوگوں نے عرض کی کہ حضرت آپ اپنا خلیفہ کوئی بنا دیجئے تو سیدنا عمر نے کتنی پیاری بات کی انہوں نے کہا اگر میں خلیفہ بناتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی سیدنا ابو بکر اور اگر میں اپنا خلیفہ نہیں بناتا تو اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ہم سے بہتر ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب آپ نے رسول اللہ کا نام لیا ہم سمجھ گئے کہ اب آپ, آپ رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں گے اور اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے دیکھیں ہم کہ رسول اللہ کی ضرورت پر عمل کریں گے ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے اور بخاری مسلم یہ الفاظ ہے کہ میں پوری زندگی تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد بھی تمہارا بوجھ اٹھاؤں اللہ کی قسم جو اسلام کی خدمت اللہ نے مجھ سے لی لوگ بعض لوگ میرے ڈر کی وجہ سے میری تعریف کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے واقعی دل سے تعریف کرتے ہیں میرے لیے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ کی قسم میرے پاس اگر زمین بھر سونا ہو تو میں خراب کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں دیکھیں کتنی آج جی تھی ہوں گی اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خدمات کے بدلے میں مجھے برابر برابر ہی چھوڑ دے بریک ایون پوائنٹ پہ یعنی کہ میری نیکیا میرے گنا ہو فارا بن جائے تو میں اس پہ بھی راسی ہوں یہ دیکھیں ادھر تو پانچ منگ مال پڑ کے داڑھی رکھ کے اور پگڑی رکھ کے اور شلوار ٹپروں سے اوپر کر کے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اب اس وقت جو ہے اس دور کے سب سے بڑے ولی اللہ ہی ہے اور یہ صحیح عمر کا مولا عمر ربی اللہ تعالیٰ را را تو یہاں پہ میں وہ بات پھر رپیٹ کر دوں اسی بات پر پھر سیدنا علی نبی بھی عمل کیا حضرت حسن کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا عباس بن عبد المطلف کے بیٹے عبد بن عباس نے سیدنا علی کی شہادت کے بعد میٹنگ کال کی تھی اس کے بعد صحابہ کے مشورے سے حضرت حسن کو بنایا گیا حضرت علی نے کہا تھا میں تمہیں منع نہیں کروں گا اس کو بنانے سے ظاہر ہے کہ نبی صلی اسلم فرمان ہے صحیح بخاری میں یہ میرا بیٹا سید ہے حسن اس کی وجہ سے دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلاح ہو جائے گی جو حضرت معاویہ حضرت اسن کے درمیان ہوئی جو میں نے متعلقہ نمبر سکسٹی میں بتائی تو ظاہر ہے کہ وہ تو حضور نے ان کو سعید کہا تھا تو حضرت علی نے کہا کہ میں منع بھی نہیں کروں گا لیکن میں کہوں گا نہیں تم اس کو بناؤ جس کو مرضی مسلمانوں کی شورا چنے اس کو بنایا جائے اور یہ بھی یاد رکھیے گا میں آگے بتا دوں گا بخاری اور مسلم کی ابھی یہی میں بھولی نہ جاؤں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب سیدنا عمر نے وہ چھ رکنی کمیٹی بنائی سید بخاری کے الفاظ ہے اس میں آپ رضی ربیع اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت نامزد کے لیے چھ رکنی کمیٹی بنائی اور دوسری حدیث ہے وہ آگے آ جائے گی اس میں آپ نے فرمایا تھا جو بھی امیر مسلمانوں کے مشورے کے بغیر منے اس کو قتل کر دینا ابکر والا معاملہ ذرا جو ہے وہ حادثاتی طور پر ہوا تھا وہ انشاءاللہ میں بیان بھی کر دوں گا یعنی اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی مسلمانوں کا جو ہے وہ جمہوریت یہ جمہوریت ہے جو صحیح والی جمہوریت ہے یہ مارے والی جمہوریت نہیں جو دنیا میں رائے جائے پاکستان میں تو چلیں پھر بھی بہتر درجے گی وہ سعید عمر کا آخری خطبہ وفاق سے پہلے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6830 یہ زخم بھی لگنے سے پہلے کہ حج سے واپسی پر اب یہ بڑے کریٹیکل الفاظ ہیں حج کے دوران کسی نے بات کی کہ ابو بکر صدیق کی بہت تو بڑی حادثاتی ہوئی تھی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں عمر جب مرے گا نا تو پھر ہم فلاں کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے وہ فلاں کا نام نہیں ہونے بتایا کون ہے عبد المان اوف رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں موجود تھے حضرت عمر تک یہ شکایت پہنچی حضرت عمر غصے میں آیا ان کا کہ میں آج ادھر خطبہ دوں گا حج پہ یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں میری زندگی میں میں ان کو سیدھا کر دوں گا عبد المان نے کہا حج کے موقع پہ ان پڑھ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جائل بھی آئے ہوئے ہیں کوئی آپ کی غلط ہی نہ مطلب لے لیں کسی بات کا تو آپ آرام سے مدینہ شریف جائیے وہاں جا کے مسجد نبی میں خطبہ دیجیے گا عزرت عمر مان گئے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی شریف میں آتا ہی آپ نے پہلا کام یہ خطبے والا اور صحابہ گرام کا جھمگٹا لگا ہوا ہے عبداللہ بن بین کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتا تھا کہ حضرت عمر کا خاص خطبہ ہے میرا گھٹنا بھی حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور میں صحابہ کو کہہ رہا تھا آج بچو خیر ملا لو اپنی آج حضرت عمر نے وہ گلا کرنی ہے جو پہلے نہیں کبھی کی آج وہ باتیں کرنی ہے پھر حضرت عمر نے کہا کہ میں تمہاری چیما گوئیے سن رہا ہوں کہ وہ بکر کی بات کر لی گئی تھی بڑی حادثاتی طور پہ اب ہم اپنی مرضی سے خلیفہ سنیں گے تو یہ بات سن لو کوئی یہ معاملہ ایسا نہیں ہوا تھا ابو بکر صدیق کی سب نے بات کی تھی پھر انہوں نے بتایا کہ نبی رسم کی جب وفات ہوئی تو ہمیں آ کر خبر ملی یہ جو ثقیفہ بنی ساعدہ والی حدیث جو اکثر علیہ تشہیر پیش کرتے ہیں یہ بخاری میں ریٹیل کے ساتھ موجود ہے مسلم شریف میں بھی موجود ہے نمبر میں بتا چکا 6830 تو انہوں نے کہا یہ سن لو ہوا یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور مجھے جب یہ خبر ملی تو ہم لوگ بنی ساعدہ میں گئے وہاں پر انصار کا جھمگٹا لگا ہوا تھا اور وہ خلیفہ نامزد کرنے والے تھے انصار ہم وہاں پہنچے تو میں وہاں بولنے لگا تو بو کر نے کہا چپ کر جاؤ ان کی بات سن لو تو وہاں شخص کھڑا ہو اس نے کہا کہ خلافت ہمارا حق ہے یہ مہاجر جو تھے یہ تو بڑے غریب تھے جب وہاں سے آئے تھے ہماری وجہ سے اسلام کو تقویت ملی زیادہ اے انصار اپنا حق لو تم نبی اسلم کے خلیفہ ہو عزرت عمر کہتے ہیں میں نے پورا ایک مضمون تیار کیا میں یہاں تقریر کروں گا سب کو ٹھنڈا کروں گا لیکن اب صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے روک دیا کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ جس ہیں وہ غلط بات ہی کر کے معاملہ ہی نے بگڑ گئے تو سعیدنہ وکس صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہاں پر ایک خطبہ دیا اور عظرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم جو میں نے مضمون بنایا تھا اس سے بہتر مضمون سے سعید نکس دیکھ نے ان کو ٹھنڈا کیا اور کہا کہ نہیں نہیں یہ انصار تم ہمارے وزیر ہو تم رسول اللہ کے بھی وزیر تھے اور ہمارے بھی وزیر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خلافت قریش میں رہے گی کیونکہ پورا عرب جو ہے وہ قریش کو ایک سیریز خاندان کے طور پر مانتا تھا تم پہلے بھی وزیر تھے تم ہمارے وزیر رہو گے گورنر تم بنو گے سب کچھ ہوگا لیکن امیر جو ہے یہاں سے ہوگا پیڑ کوشک پیٹ میں کھڑا ہوا اس نے کہا نہیں ایک امیر آپ سے ایک ہم نے پھر سے ہی نمک نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا امیر ایک ہی ہوگا اور وہ قریش میں سے ہوگا اور یہ دو بندے تمہارے سامنے موجود ہیں سیدنا عمر اور سیدنا ابو عبیدہ ابن چل وہی جو حضرت عائشہ نے دو نام لیے تھے ابو بکر کے بعد تم ان دونوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چن لو اور اس کی بیعت کر لو سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ سعیدنا ابکر صدیق کے پورے خطبے میں مجھے کوئی بات بری نہیں لگی سوائے اس ایک جملے کے جو انہوں نے کہا کہ عمر کی یا ابو عبیدہ کی جو ہے وہ بیت کر لو اللہ کی قسم کوئی شخص میرے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یہ مجھے گوارا ہے لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں کسی ایسی مجلس میں ہوں جس میں ابو بکر سے موجود ہوں اور لوگ میرے ہاتھ پر بیتھ کر لیں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں مجھے یہ بات گوارا ہوگی تو میں نے فوراً ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور بخاری کے الفاظ میں, میں نے کہا آپ ہمارے سید ہیں آپ رسول اللہ کے سب سے محبوب اور قریب ہیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیت کرتے ہیں پھر سب نے انسان نے بھی بیت کرنی شروع کر دی لیکن سیدنا علی جو ہے اس موقع پر موجود نہیں تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذائر کفن دفن کے انتظام میں موجود تھے سور نبی دعود میں موجود ہے سیدنا علی نے عزرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے غسل دیا اور جب کسی کو غسل دیا جاتا ہے اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے تاکہ کوئی فضلہ وغیرہ ہو تو نکل جائے میں نے نبی سلم کے ہاتھ پیٹ مبارک پہ پھیرا اللہ کی قسم میرے نبی زندگی میں بھی پاک تھے اور واد کے بعد بھی پاک تھے سیدان علی نے کفن دفن پہنایا یہ بات ٹھیک ہے اور یہ کہتے ہیں جی یہ لوگ خلافت کے چکر میں پڑ گئے اور مولا علی کفن شفن دیتے رہے وہ بھائی اور ڈیوٹی اس تھی وہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہونے والا تھا اس ایشو کو بھی تو ریزالو کرنا تھا یہ پینل میں دو ڈیوٹیز ہیں یہ اسی طریقے سے ہے کہ آنکھ کان سے کہے کہ تو کوئی چیز دیکھ تو سکتا نہیں ہے اور کان کہے کہ جی تو کوئی چیز سن تو نہیں سکتا اور زبان جو ہے وہ آنکھ کو کہے کہ تو کوئی چیز چک تو سکتی نہیں ہے ہر چیز کی اپنی ڈیوٹیز ہیں سعید علی نے بیعت نہیں کی یہ ہے پھر ردی صحیح بخاری میں سات ہزار دو سو اٹھارہ اور صحیح مسلم میں چار ہزار سات سو تیرہ بیت نہیں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سعیدنا ابکر صدیق کی اور چھ مہینے گزر گئے اسی دوران سعیدہ فاطمہ کی ڈیتھ ہو گئی اور اللہ تعلی نے رات کے اندھیرے میں ان کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا کسی کو نہیں خبر دی اس کے بعد سیدن علی رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا مجھ سے برتاؤ جو حضرت فاطمہ کی زندگی میں تھا ویسا نہیں رہا وہ ناراض تھے اور ظاہر ہے ناراض اس لیے تھے ناراضگی بھی وہی ہوتی جہاں محبت ہوتی ہے وہ چاہتے تھے کہ مجھے وہ بکر صدیق آ کر منائے لیکن بکر صیک چاہتے تھے سعید علی خود آ کر بات کریں حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد پیغام بھجوایا یہ بخاری مسلم کے میں نمبر بتا چکا ہوں یہ پوری ڈیٹیل اور کہا کہ آپ آئیے سعید بکر صدیقوں کا اور کہا کہ عمر کو ساتھ نہیں لے کے آنا کیونکہ سعید عمر بزر جذباتی تھے عمر نے کہا او بکر میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا سعیدہ بکر نے پھر ڈانٹا عمر کو کہ نبی کے گھر والوں سے تم کسی غلط چیز کی امید رکھتے ہو اللہ کی قسم میں جاؤں گا ضرور علی نے مجھے بلایا گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اے او بکر اللہ تعالی نے جو آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے کوئی جیلسی نہیں ہمیں اس بات پہ اللہ کی قسم آپ نبی اسم کے قریبی ساتھیوں میں تھے ہمیں کوئی شک ہی نہیں لیکن نبی کے گھر والوں کی حیثیت سے ہمارا حق تو بنتا تھا کہ آپ ہمیں مشورے میں ہی شامل کرتے تو سعید نب صدیق نے رونا شروع کر دیا جب رونا شروع کیا اور پھر کہا کہ علی اللہ کی قسم میں نبی اسلم کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں لیکن اس وقت صورتحال حال ایسی بن گئی تھی اب یہ نہیں کہا کروں گا کوئی چھپا و منافق نہ ہے تو دوپہر کے وقت زور کی نماز کے بعد میں بیت کروں گا لانیہ مسجد نبی میں تاکہ کوئی میری محبت میں میرا چمچہ باندھ کے بکر عمر کو گالیاں نہ نکالنا شروع کر دے صحیح بخاری مسلم پھر آگے حدیث چلتی ہے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول پر چڑھے اور انہوں نے کہا کہ علی نے جو بیعت نہیں کی اس کی یہ یہ وجوہات تھی اور مانا کہ یہ وجوہات جینون ہیں اور پھر حضرت علی کے فضائل بیان کیے وہ بھاری مسلم کے الفاظ ہیں پھر ممبر سے اترے پھر سیدنا علی ممبر پر چڑھے سیدنا بکر زی کے فضائل بیان کیے اور کہا اس وجہ سے میں نے یہ کیا تھا میں بیعت کرتا ہوں اور مسلمان سب کے سب خوش ہو گئے اور رقم اللہ سعید کی وجہ سے جو ایک وہ معاملہ بنا ہوا تھا الحمدللہ خلافت پہ الحمدللہ اس وقت اجماع ہو گیا باقی وہ جو بنی ثقیفہ والی حدیث تھی اس میں ایک بات مجھ سے رہ گئی کہ سات بن عبادہ لیڈ کر رہے تھے انسار کو سات بن عبادہ نے اس وقت ابو دی کی بیعت نہیں کی وہاں پر تو کسی نے کہا سیدنا عمر سے کہ تم لوگوں نے ساد کو قتل کر دیا خزرج کے سردار تھے اور ہمارا پوری امر پہ احسان ہے اس صحابی کے ایک سو پچپن کا کھانا ان کے گھر سے آتا تھا اتنے حضور کے جان سازی تھے, ہاں تھے لیکن یہاں غلطی لگی ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن ملوکیت نہیں تھی کہ بکر سیگ نے گاٹا اتار دیا ہوتا حضرت علی کا کہ نہیں میں خلیفہ بھاجو گاٹا اتارو اس کا یہی تو ملوکیت اور خلافت کا فرق ہوتا ہے خلافت تھی تو سیدنا ساد بن ابادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیعت نہیں کی حضرت بکر سیگ نے ان کو کچھ نہیں کہا وہ شام چلے گئے تو وہاں کسی نے کہا لوگوں تم نے سادھ کو قتل کر دیا تو سہیدنا عمر نے کہا سادھ کو اللہ نے قتل کیا یعنی اگر وہ یہ سمجھتا تھا میں اہل ہوں تو اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کیا ہے اب اس بات کو اس سے جوڑ لیجئے جو بخاری اور مسلم کی ہے حضور نے فرمایا تھا مجھے ڈر ہے کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا اور اللہ تعالی اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوں گی اسی لیے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ نے قتل کیا اللہ نے سعد کو خلافت میں معروم کیا اور سیدنا بکر صدیق کو خلافت پر الحمد للہ بحال کیا اب آخری تین حدیثیں اب مختصر انشاء منٹ میں یہ کور ہو جائیں گی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا کوئی بکس تھا حضرت علی کے ساتھ تو یہ تین حدیثیں ثبوت ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت عمر کا ایسا قلبی رشتہ تھا جو بہت کم سے آبا کا آپس میں تھا اتنا قلبی رشتہ تھا آپ حیران ہو رہے ہوں گے ہم تو سنتے ہیں جی عمر نے دھمکی دی اور آگ لگا دی وہ ایک منوس ابان راوی جھوٹا جو میں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں جو لیکچر ریکارڈ کروایا ضعیف السناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ مطلب نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پار ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ پچیس منٹ کی گفتگو اس میں میں نے بتایا امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے ایون اہل تشہیوں کی کتابوں میں ہے کہ امام جھوٹا راوی تھا ابان اسی کبھی وہ تمام روایتیں پھیلائی ہیں سب جھوٹی روایتیں انہیں کا تو فتنہ سارا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تو محبت کیا تھی پہلی حدیث تو وہی جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ کل کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور سیدنا علی کو دیا وہاں پر سیدنا عمر کے جو کامنٹس ہیں صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل علی چیپٹر میں امام مسلم لے آئے چھ ہزار دو سو بائیس کہ حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا میری خواہش تھی مجھے حضور جھنڈا دیں لیکن حضور نے حضرت علی کو دیا میں پوری زندگی علی پر رش کروں گا اس مسئلے پر تو محبت تو یہ الحمدللہ للہ چھٹی حدیث اور ان الفاظ کے ساتھ الحمدللہ سیدنا عمر نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اب ساتویں حدیث سنیے ہے صحیح بخاری میں میں آلریڈی بیان کر چکا کہ سیدنا عمر نے سینتیس سو نمبر حدیث ہے جب کمیٹی بنائی تو پہلا نام سیدنا علی کا لیا کہ علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمان عوف, صاحب بن عوف سعد بن ابھی بکاس ان میں سے کسی کو خلیفہ چننا یہ انہوں نے لیا اب مولا علی کا عقیدہ سنے صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار چھ سو اکہتر نمبر حدیث سیدنا البکدی کے فضائل کے چیپٹر میں یہ ہے جو میرا عقیدہ افضلیت صحابہ کے بارے میں اور وہ کیا ہے کہ محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ جو سیدنا علی کے بیٹے تھے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے متعدد شادیاں کی ان میں سے حنفیہ نامی ایک عورت کے ساتھ شادی کی تھی اس کے یہ بیٹے تھے اور یہ اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں ان کی روایتیں ملتی ہیں بلکہ ابھی جو مختار سخی پر بیس لاکھ ڈالر لگا کر ایران نے فلم بنائی ہے پینتالیس قسطوں میں اس میں بھی انہوں نے محمد بن حنفیہ کو شو کیا ہے وہ مانتے ہیں تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ تین ہزار چھ سو اکہتر کہ میں نے سیدنا علی سے پوچھا اپنے والد سے کہ ابا جان یہ بتائیے یہ صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے انہوں نے کہا ابو بکر اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کسیرہ سبحان اللہ بک رتم وسیع پوچھا پھر فرمایا امر انہوں نے کہا میں نے کہا پھر پوچھا نا تو عثمان کا نام لے لیں گے تو میں نے کہا حضرت اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے تو سیدن علی نے کہا میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں فمن احتن عام حج نمبر 33 کی ہے اس سے بہتر کس کی بات جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے یعنی اس کتاب کی طرف خود بھی نیک مال کرے اور پھر بھی کہے میں عام مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں الحمدللہ تو یہ ہے الحمد للہ علی کا عقیدہ اور یہی میرا عقیدہ ہے اور امام عبد الرزاق جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں جن پر کا الزام بھی لگا جس طرح امام شافی پر لگا وہ کہا کرتے تھے کہ احادیث کی تعداد دیکھ کر تو میرا دل کرتا ہے کہ میں مولا علی کو سب سے افضل مانوں لیکن کیونکہ جب مولا علی نہیں کہہ دیا کہ ابو بکر عمر مجھ سے افضل ہیں لہذا میں اب شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں ہوں اور یہ میں اہل تشیعوں سے کہتا ہوں وہ خود بھی مانتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر عمر کے ساتھ نہ صرف بیعت کی مولا علی نے بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہر مشورے میں شامل رہے وہ بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں جگہ جگہ مشورے دیتے تھے یعنی ایز این ایکٹو پارٹ آف گورنمنٹ وہ رہی ہے لہذا ہمیں بھی حضرت علی کی محبت میں سیدنا بکر عمر کے ساتھ کمپرومائز اس معاملے میں کرنا چاہیے اور وہ اہل بھی ہیں اب یہ آخری حدیث اشک بار آنکھوں سے پڑھنے اور سننے والی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں تین اور صحیح مسلم میں 6187 یہ میں نے آخر کے لیے رکھی تھی علی کی محبت عمر رضی وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ میت پہ رو رہے تھے اور لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے کلمات کہ ایک چھوٹی سی عرب کی مملکت کو تین بریازموں تک پہنچا دیا اس شخصیت نے سب سے بڑی سپر پاور گرائی ایران جنگ کادسیہ میں پھر جنگ یرموک میں رومن امپائر کو بھی ڈھیر کیا اور مسلمانوں کی شان و شوکت اس شخص کی وجہ سے لوگ تعریف کر رہے ہیں کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندھے پر کونی رکھی اور کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا کر ملو گے یعنی ابو بکر کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ میں نے بارہا رسول اللہ سے یہ بات سنی کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا میں ابو ابو بکر اور عمر یوں مجھے امید تھی آپ بھی اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤ گے ابن بات کہتے ہیں میں نے جب گردن موڑ کے دیکھا سیدنا علی تھے جو ایک تعریفی کلمات سیدنا عمر کی شان میں بیان کرتے تھے یہ ان کی محبت تھی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے صحابہ کرام کی محبت آپ کے اہل بیت کی محبت سعود القیدہ تابعین تبا تابعین کی محبت راسک فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے صلف صالحین کا منہج پھیلانے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور اس پورے لیکچر میں جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر لے آمد. یہ تقریباً پونے تین گھنٹے کا لیکچر ہو گیا ہے اور پچھلی دفعہ بھی سوا گھنٹے کا تھا تو یہ سمجھ لیں آپ چار گھنٹے کا لیکچر انشاءاللہ ہم اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر پچپن کے نام سے رافضیوں کے دو اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ اپلوڈ کر دیں گے نمبر ایک علم لدنی اور دوسرا حدیث ارتاس اور وسیع رسول والا ایشو الحمد سبحانک اللہم و بحمدکا اشد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک فما علینا اللہ البلاغ المبین